اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلین نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد قال الله عز و يوم يأتي بعض آیات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت في ایمانها خیرا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے جس دن کے آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو اس وقت کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ مند نہیں ہوگا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا اس کا ایمان لانا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اس کے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو اس آیت کی تفسیر ایک حدیث سے ہوتی ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلاطلام نے ارشاد فرمایا تین چیزیں جب نکل جائیں گی تو اس وقت کسی کا ایمان لانا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا یا اس کے ایمان میں کوئی نیک عمل کا کرنا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا تو وہ تین چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے نبی علیہ السلات والسلام نے فرمایا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا دجال کا نکلنا اور جانور کا نکلنا تعبۃ الارض کا نکلنا یہ تین نشانیاں ہیں انشاءاللہ اللہ آگے ہم بتائیں گے علماء نے اس ان حدیثوں کے درمیان کیا کیا تدبیقات دی ہیں سب سے پہلے میرے عزیزو مسیح دجال کے بارے میں یہ بتاؤں کہ قیامت کی دس بڑی نشانیاں حدیث حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ میں محصور کر دی گئی ہیں دس ایسی نشانیاں ہیں جو حدیث حضیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ کی میں محصور ہیں وہ حدیث کیا ہے نبی علیہ السلط نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اططلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا و رحم التضا کر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ وسلم ہمارے پاس تشیف لائے اور ہم لوگ آپس میں قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے آپس میں ہم بحث مباحثہ کر رہے تھے تو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں تضا کرون آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہو تو صحابہ نے فرمایا کہ نسکر ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلط نے فرمایا ان لن تقوم حتیہ ترونا قبلہ اچرایات یہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دس نشانیوں کو تم دیکھ نہ لو پھر آپ نے ذکر کیا اب سب سے پہلی نشانی آپ نے دوئے کے نکلنے کا ذکر کیا ود دجال دوسری نشانی دجال تیسری نشانی و جانور کا نکلنا اور چوتھی نشانی طلوع الشمس میں مغربی اور طلوع شمس میں مغربیاں سورج کا مغرب سے نکلنا اور پانچویں نشانی نزول عیسب نے مریم عیسی ابن نے مریم کا نزول اور چھٹی نشانی خروج یاجوج ماجوج اور ساتویں نشانی اور آٹھویں نویں نشانی تین جگہ زمین کا ڈھسنا جزیرہ عرب, جزیر عرب میں اور مشرق کے حصے میں مشرقی حصے میں اور مغربی حصے میں اس کے بعد دسویں نشانی نبی اللہ علیہ السلط اسلام نے فرمایا وہ آخر علی کا نار ان تخوج یمن تطرد النا سے اور سب سے آخری نشانی وہ آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی لوگوں کو میدان محشر کی طرف جمع کرے گی اکٹھا کرے گی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ حدیث یوں سمجھیے کہ چھوٹی نشانیوں اور بڑی نشانیوں میں تفریحی دلیل ہے علما نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے قیامت کی چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیوں کے درمیان تفریق کرنے کے لیے یہ سب سے بہترین دلیل ہے اچھا اس سے پہلے کہ مسیح الدال کا میں تعارف کرا ہوں اس سلسلے میں یہ بتائیں کہ یہ جو دس نشانیوں کا اس حدیث کے اندر جو ذکر آیا ہے اس میں کوئی خاص ترتیب کا ذکر نہیں ہے بلکہ بلا ترتیب ان حدیث ان نشانیوں کا سردن ایسے ہی ذکر کر دیا گیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے یا نہیں بڑی نشانیوں کو خاص طور پر تو جواب یہ ہے میرے عزیز نبی علیہ السلام نے ترتیب بتانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نہیں تھا مقصد یہ ہے کہ ان بڑی نشانیوں کا تذکرہ کرنا ہے اس لیے آپ دیکھیں گے اس سلسلے میں جتنی عادیث آئی ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ تقدیم تاخیر کے ساتھ انہی نشانیوں کا ذکر دوسری حدیثوں میں آگے پیچھے ذکر اس طرح سے آتا ہے یہاں پر دیکھو دو چیزوں کا لفظ استعمال ہوا ہے ان حدیثوں کے اندر یا تو آؤ کا لفظ استعمال ہوا یا تو واو کا لفظ واو ہرف عصف ہوتا ہے عربی زبان میں لیکن یاد رکھیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ حرف اص کا مطلب یہ ہو کہ وہ ترتیب کے لیے آئے واو ترتیب کے لیے نہیں ہوتا ہے لفظ واو ترتیب کے لیے نہیں ہوتا اور کہیں آؤ آو کے آؤ کا ذکر کیا یا تو یہ دونوں الفاظ ایسے ہیں کہ جو ترتیب کے معنی میں دلالت نہیں کرتے ہیں اب وہ احادیث کون سی ہے اسی کے بعد میں یہاں مولف نے کچھ حدیثوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے بن حزیف رضی اللہ عنہ کے علاوہ اسی حدیث کے دوسرے الفاظ بھی ہیں جس میں سب سے پہلے کس چیز کا ذکر ہے کہ خسپن بل مشرقن بالمغرب مغرب کی جزیرہ تلارا یعنی تین جگہ زمین تین جگہوں پر زمین کے ڈھسنے کو یہاں پر پہلے ذکر کیا ہے پہلے اس میں کس دکان دھواں کا ذکر کیا تھا یہاں پر وہ چیز نہیں ہے تین مرتبہ زمین کے ڈھسنے کو تین جگہوں پر زمین کے ڈھسنے کو یہاں پر ذکرت کیا گیا جبکہ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے ایک اور جگہ اور اسی روایت میں سب سے آخر میں نزول عی ابن مریم کا ذکر ہے عیسائی ابن مریم سب سے آخر میں نازل ہوں گے اسی طریقے سے ایک اور روایت جو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی اس میں یہ کہا گیا کہ چھ چیزوں کے نکلنے سے پہلے چھ نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیکامال کرنے میں جلدی کرو تو وہ چھ نشانیوں میں سب سے پہلے سورج کا مغرب سے نکلنے کا ذکر کیا گیا اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں یہ بتایا گیا کہ دجال کے نکلنے کو ذکر کیا گیا پہلے تو یہ جو تمام الفاظ ہیں تو اس میں آپ غور کریں گے تو پتا چلے گا یا تو آؤ کا لفظ ہے یا تو واو کا لفظ ہے تو یہاں پر مولف نے باحث نے یہ بتایا آؤ یہ ترسیب کے معنی میں دلالت نہیں کرتا اور نہ ہی نبی صلی اللہ وسلم کا مقصد ہے کہ ترتیب بیان کریں ہاں ایک حدیث ہے نواز بن سمان رضی اللہ کی جو حدیث ہے اس کے اندر کچھ ترتیب کا ذکر ملتا ہے بلکہ واقعات کا تسلسل سے واقع ہونا مثلا یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ ہے کہ دجال ظاہر ہوگا دجال ظاہر ہوگا اس کے بعد عیسا علیہ السلام نازل ہوں گے اس کو قتل کریں گے پھر علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد یاجوج ماجوز کا ظہور ہوگا یاجوج ماجود کا زور ہوگا یہ سب جو ہے یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ اس میں جو ایک ترتیب ہے تین چیزوں کی اس میں ایک ترتیب بتائی گئی ہے اسی لیے ان تمام روایاتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں جو ہے دجال کے ظاہر ہونے کو پہلے کہا گیا ہے پہلی نشانی کہا گیا اور کہیں جو ہے یہ کہا گیا کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونے کو پہلی نشانی بتلایا گیا ہے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کو پہلی نشانی بتلایا گیا جو حافظ الدین حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے تصدیق کی صورت یہ نکالی کہ زمین میں تبدیلی پیدا کرنے والی جو نشانیاں ہیں زمین کے نظام کو تبدیلی پیدا کرنے والی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں یعنی زمین سے ظاہر ہونے والی جو نشانیاں ہیں بڑی نشانیاں ان نشانوں میں سب سے پہلے نشانی درجار کا زور ہوگا اور آسمانی نظام کو درہم برہم کرنے والی ان میں جو سب سے پہلے جو نشانی ہوگی وہ ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے اور دجال کے ظاہر ہونے کے بعد زمین کی نشانیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور پر یہ نشانی ختم ہوگی یہ ختم ہوگی اور آسمان کی جو نشانیاں ہیں وہ نشانی اس کے بعد آخری جو سب سے نشانی ہوگی وہ آگ کا نکلنا ہوگا تو اس طرح سے علماء نے ان دونوں انحاد کے درمیان تدبیر پیدا کرنے کی صورت بتائی ہے اور یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ اس سلسلے میں جو کئی چیزیں اس میں آئی ہیں تو علامہ ٹی بی رحم اللہ نے یہ بتایا کہ کچھ نشانیوں کی ترتیب اس طرح سے دی انہوں نے کہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں اس کو دو انداز میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں ایک دو یہ ہے کہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں جو قریب میں ظاہر ہونے والی ہیں بڑی نشانیاں قیامت کی بڑی نشانیاں جو قریب میں ظاہر ہونے والی ہیں وہ کون سی کون سی ہے جیسے انہوں نے بتایا کہ دجال کا ظاہر ہونا عیسیٰ عیسائی مریم کا نازل ہونا اور یاجوج ماجوج کا ظہور اور زمین میں زمین کا ڈھسنا یہ جو ہے قیامت کی بڑی وہ نشانیاں ہیں جو قریب میں قیامت کے بالکل قریب میں ظاہر ہوں گی اچھا اور دوسری قسم ان نشانیوں کی ہے جو یہ انہوں نے کہا کہ بالکل قیامت کے عقوق سے پہلے کہ اب قیامت قائم ہونے والی ہے اس سے پہلے ایک تو قریب قیامت قریب ہونے سے پہلے اور دوسری جو بڑی نشانیاں ہیں جو قیامت کے عقوق سے پہلے کہ اب واقع ہو جائے گی قیامت تو وہ جو بڑی نشانیوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ جیسے دھویں کا نکلنا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور اسی طریقے سے زمین کے جانور کا نکلنا اور آگ کا لوگوں کو جمع کرنا اس طرح سے علماء نے تدبیق دینے کی کوشش کی ہے آئیے ہم ہاں مسیح الدال کے بارے میں کہ کون ہے اس کی کیا شخصیت ہے تو وقت کی قلت کی وجہ سے ہم جو ہے چیزوں کی تفصیل چھوڑتے ہوئے بس اشارے کرتے چلے جائیں گے سب سے پہلے اور جہاں تفصیل کی ضرورت ہے وہاں تفصیل بیان کریں گے سب سے پہلے مسیح الدجال لبز مسیح, لبز مسیح جو ہے یہ اگر اس کا اطلاق ہو تو عیسا علیہ السلام اس سے مراد ہوتے ہیں اگر کہا جائے مسیح تو کون ہے عیسا علیہ السلام مسیح الدایہ اس سے مراد ہدایت والے مسیح اچھا اور اگر تقریب کے ساتھ بیان کیا جائے تو اس سے مراد مسیح الدجال یعنی مسیح الدجال مسیح دجال دجال کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے مسیح کو تو پھر وہ اس کا معنی ہوتا ہے تو لیکن مسیح کا جو معنی ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں یا تو دیکھیں مفعول کے معنی میں اگر اس کو لیں گے مسیح کے مسیح الجال اگر ہم یہ کہتے ہیں مفول کے معنی میں لیں گے تو مسیح کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی آنکھ مٹی ہوئی ہوگی مٹی ہوئی چیز اصل مساح امتحوں کے مانے پوچھنے کے ہوتے ہیں مساح امتحوں کے معنی پوچھنے کے ہوتے ہیں تو اگر یہاں پر علماء کا جو اختلاف اس سلسلے میں جو ہے کہ اگر ہم مسیح کو اس کے کے معنی میں لیں گے تو دجال کے لیے کیا معنی ہوگا کہ اس کی آنکھ مٹی ہوئی ہوگی اگر ہم ماں سے یعنی اس میں فائل کے معنی میں اگر لیتے ہیں تو سیر کرنے کے معنی میں ہوگا کہ دجال یعنی چالیس دن میں پوری زمین پوری زمین کی سیر کرے گا بات سمجھ میں رہی تو یہ جو ہے مسیح الرجال کے بارے میں یہ مانا ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مسیح کا جو مانا ہے وہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے, میں کے لیے یہ مانا ہوگا کہ مسیح یعنی جس کے پوچھنے کے ہوتے ہیں جس کے ہاتھ پر جس کے مریض جس مریض کے سر پر عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھ دیں وہ مریض اللہ کی اجازت سے وہ بری ہو جاتا ہے چنگا ہو جاتا ہے اور شفایاب ہو جاتا ہے یہ اللہ نے موجودہ دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو تو میرے خیب اس لیے آپ کو مسیح یعنی اسے اپنے مریم کو مسیح کہا گیا اور اسی طریقے سے اور بھی معنی بتائیں لیکن یہ اتنے معنوں پر میں اتفاق کرتا ہوں اسی طریقے سے میرے حضید دجال دجل سے مشتق ہے دجل سے مشتق ہے یعنی جس کا جس کا مانا ہے جھوٹ فریف کرنا جھوٹ بولنا دھوکا دینا اور دجال کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ حق و باطل کو وہ گڑبڑ کر دیتا ہے اور اس لیے کہ وہ سب سے بڑا قزاب ہے سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے اس میں وہ بالا ہے کبزاب سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے اور اس لیے بھی اس کو دجال کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ حق و باطل کو گڑبڑ کر دیتا ہے حق و باطل کو ملا کر کے پیش کرتا ہے اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا دجال رکھا گیا تو آئیے ہم یہ بتائیں کہ دجال کے تعلق سے کہ دجال کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کا فتنہ تاریخ بجریت کا سب سے عظیم فتنہ ہے زیفر فرماتے ہیں، khair, لوگ خیر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ڈر سے کہ کہیں وہ شر مجھے آ کر کے میرے اپنی لپیٹ میں نہ لے لے تو شر کی معرفت حاصل کرنا بھی ضروری ہے تاکہ شر سے ہم بچ سکیں کہ شر یہ برائی کیا ہوتی کیا ہے اس کے بارے میں علم حاصل کر تو یہ حضیفہ یمان رضی اللہ عنہ یہ سب سے بڑی یہ جو ہے یہ امت کے لیے سب سے بڑا شر ہے امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے بلکہ ہر نبی نے اس کے فتنے سے ڈرایا ہے بلکہ یوں سمجھیے کہ قیامت کے قائم ہونے کے بعد جب سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے اور قیامت قائم جو ہونے والی ہے اس عرصے میں سب سے بڑا اگر کوئی فتنا ہے تو وہ دجال کا فتنا ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور فتنا نہیں ہو سکتا ہے اور ہر نبی نے اس فتنے سے ڈرایا ہے ہر نبی نے اس فتنے سے ڈرایا ہے تو اب یہ ہم بتائیں کہ دجال کے تعلق سے بہت سی جو باتیں ہیں کہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے کون سے ایسے واقعات ہوں گے کس کن واقعات کے پس منظر میں دجال کا ظہور ہوگا تو اس کو بھی مختصر طور پر میں اس کے علامات یا اس کے اوساف یا اس کی نشانیاں اس کے فتنے ذکر کرنے سے پہلے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا میرے عزیزوں دجال کن اوقات میں اور کہاں سے ظاہر ہوگا اس سلسلے میں فاطمہ ابن بنت پائلس رضی اللہ عا کی جو حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث الجسا سے وہ حدیث معروف ہے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے تو اس کے اندر جو موجود ہے کہ دجال کہاں سے ظاہر ہوگا اس کے ظاہر ہونے کی جو جگہ ہے مشرق کا حصہ کہا گیا مشرق سے وہ ظاہر ہوگا اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اسبہان کے علاقے سے ظاہر ہوگا اسبہان کے علاقے سے ظاہر ہوگا یہ دجال کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے اب رہی بات کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو کن حالات میں ظاہر ہوگا تو ان حالات کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو اس وقت عرب بہت قلیل تعداد میں ہوں گے عربوں کی تعداد بہت کم ہوگی نبی علیہ اللہ نے ارشاد فرمایا اس سلسلے میں ام شریف رسی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے یہ شا... یہ کہتے ہوئے سنا ہے لوگ دجال کے فتنے سے ڈر کر کے کہاں جائیں گے کہاں پناہ گزی ہوں گے پہاڑوں میں پناہ گزی ہوں گے خالق ام شریق ام شریق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ پائے العرب یوم دن اس وقت عرب کے لوگ کہاں ہوں گے قال قلیل اس وقت عرب کے لوگ بہت کم تعداد میں ہوں گے اس وقت عرب کے لوگ بہت کم تعداد میں ہوں گے یہ جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے تو قلیل تعداد میں عرب کے لوگ ہوں گے یہ ایک علامت ہے ججال کے ظاہر ہونے سے پہلے کے عرب اربوں کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہو جائے گی اچھا دوسری جو علامت ہے وہ یہ ہے قسطن فتح ہوگا اور اس سے پہلے غزب روم ہوگا روم اٹلی سے یعنی روم سے یعنی نسرانیوں سے مسلمان بڑی بڑی جنگیں کریں گے تو اس میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس سے روم فتح ہوگا اور اسی کے بعد روم کے فتح ہونے کے بعد پستن فتح ہوگا قسطنت فتح ہوگا تو یہ جو بہت بڑی جنگ ہے یہ جیسے ظاہر ہو جائے گی اور قسطنطنیہ جیسے پتہ ہو جائے گا اور قسطنطنیہ فتح ہونے کے تعلق سے ڈر روم جو پتہ ہوگا اس میں تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ لوگ تلواروں سے اور گھوڑوں کے ذریعے سے لڑائی کریں گے جھگڑیں گے لیکن جو قسطنطنیہ کی جو فتح ہوگی وہ صرف اللہ کی توحید سے صرف لا الہ الا اللہ سے فتح ہو جائے گی اب وقت کی وجہ سے میں یہ تفصیلات میں جانا نہیں چاہ جا رہا ہوں کہ وہ حادی سامنے آپ کو پڑھ کر کے سناؤں کیونکہ ہم کو سارے مسائل کو بیان کرنا ہے تو اس لیے صرف الہ الا اللہ, اللہ کے ذریعے قسط دنیا فتح ہوگا اور روم اور اس کے درمیان جو ہے شاید آپ نے چھوٹی نشانوں میں تو میرے عزیز ہو تو یہ دجال کا اسی وقت ضرور ہوگا جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کل ابوداؤد کی روایت پیش کی تھی معاذ رضی اللہ بیان فرماتے نبی صلی اللہ نے شاید فرمایا بیت المقدس کی جو آبادی ہے وہ یسریف کی بربادی ہے اور اور یسریب انہیں مدینے کی بربادی یہ جنگ کا جنگوں کی ابتدا جنگوں کا آغاز ہے اور ملحمہ کا خروج جنگوں کا آغاز خستنطنیا کا قستم کی فتح کا پیش خیمہ ہے اور خستون کا فتح ہونا یہ دجال کا نکلنا ہے اس سے دجال کا ظہور ہے تو یہ جو نشانی ہے واضح طور پر بتائی گئی ہے کہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے قستیا فتح ہوگا اور یہ ایک بات میں بتاؤں خستیا پہلے بھی پتہ ہوا ہے صحابہ کے زمانے میں پھر محمد پاتے نے اور مختلف زمانوں میں پتہ ہوا لیکن وہ سب جو فتح ہوا ہے ایک محدود انداز میں جنگوں کے ذریعے پتہ ہوا ہے لیکن اب جو بغیر جنگ کے جو فتح ہونے والا ہے وہ اب تک وہ قیامت کی نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے اب تک وہ قیام کی نشانی ظاہر نہیں اور یہ بھی اس میں بتائیں کہ ان جگہوں میں جو عام طور پر اسلحے کا جو ذکر ملتا ہے وہ تلواروں کا اس طرح کے ہتھیاروں کا گھوڑوں کا ذکر ملتا ہے تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ مستمبد کیا ہے یا استناد کیا ہے کہ یہ جو یہ جو ٹیکنالوجی ہے اب یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو چیزیں ہیں یہ سب اپنے آپ ختم ہو جائیں گی یا ایک ایک کسی موقع پر ختم ہو جائیں گی جس کو جو اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں بہتر جانتا ہے لیکن پھر وہی زمانہ لوٹ آئے گا جو پہلے تھا جس میں گھوڑوں کے ذریعے سے تلواروں کے ذریعے سے جنگیں ہوتی تھی یہ بعض علما نے کہا بعض علما نے کہا کہ یہ سب غیبی معاملہ ہے کون سی چیزیں یہ ٹیکنالوجی کب ختم ہوگی کیا ہے اس میں سب دخل اندازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے ایمان ہے ہمارا جیسا حدیثوں میں ذکر ہے اس طرح سے ہم ایمان لائیں گے یہ ختم ہو جائے گی ختم ہوگی نہیں ہوگی اس کا ذکر نہیں ہے بھی. یہ جو نئی چیزیں ہیں لیکن یہ ہے کہ یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ گھوڑوں کے ذریعے سے تلواروں کے ذریعے سے جگہ ہوں گی بس جیسے ذکر ہے اس طرح سے ہمارا ایمان ہے اور اس میں کھوج لگا کر کے وہ ختم ہو جائے گا یہ ختم ہو جائے گا یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں بعض علماء کہتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس پر یہ ذہن میں رکھیں اور ان کی بات اپنی جگہ معقول ہے ان کی جگہ اپنی جگہ معقول ہے کیونکہ دلیل کی بنیاد پہ کوئی بھی بات اس سلسلے میں ہمیں کرنی ہے اسی طریقے سے میرے عزیز ہو کے ظاہر ہونے سے پہلے جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس زمانے میں بڑی خاصتالی ہوگی بڑی خاصتالی ہوگی ایک روایت میں ابن ماجہ کی اور سیب نے خزمہ کی اور مستدر حاکم کی روایت ہے ابو امام رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گجال کے نکلنے سے پہلے تین سال کا ہوں گے پہلے سال میں لوگوں کو اتنی کہی پہنچے گی اتنی زیادہ کہی پہنچے گی کہ آسمان ایک سلس بارش روک لے گا اور زمین ایک تہائی حصہ کی پیداوار روک لے گی اور دوسرے سال میں آسمان دو تہائی اپنا پانی روک لے گا آسمان سے بارش نہیں برسے گی اور زمین دو تہائی پیداوار روک لے گی اور جب تیسرا سال ہوگا تو آسمان سے کچھ بھی بارش نہیں نازل ہوگی پوری خستی آئے گی اور زمین بھی پوری پیداوار روک لے گی کوئی پیداوار کچھ نہیں ہو تو سہابائے کرام نے اس وقت پوچھا یا رسول اللہ جب بات ایسی ہے تو اس وقت لوگ زندگی کیسے گزاریں گے کیسے کھانے پینے کا انتظام کیسے کریں گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تقبیر والتکبیر والتحمید یہ ان کا کھانا ہوگا لا الہ الا اللہ یہ ذکر والتکبیر اللہ اکبر کا ذکر والتحمید الحمدللہ کا ذکر علیہم مجزعت الطعام وہ کھانے کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں ان کے لیے کافی ہو جائیں گی تو یہ یہ ایک نشانیاں ہیں جو قیامت کی مطلب درجہ کے ظاہر ہونے سے پہلے یہ حاصل ہوں گی اور یہ ہونے والی ہیں اچھا اسی کے ساتھ میرے عزیزوں تین ایسی علامتیں اور بھی ہیں جو حدیث فاطمہ کے قیص جو حدیث الجساسہ ہے اس میں بیان کی گئی ہیں جو دجال اس وقت ظاہر ہوگا نمبر ایک اس نے یہ کہا تھا کہ نخل بحسان کے بارے میں پوچھا تھا کہ بہسان جو مقام ہے شام کے علاقے میں کہ اس کے جو درخت ہیں وہاں جو پھل دے رہے ہیں یا نہیں کھجور دے رہے ہیں یا نہیں تو لوگوں نے کہا تھا کہ ہاں پھل دے رہے ہیں تو اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ گیسان کے جو درخت ہیں وہ پھل دینا بند کر دیں گے پھل دینا بند کر دیں گے اور اسی طریقے سے بحیرہ تبریہ کے بارے میں جو جھیل یہ بھی جو ہے فلسطین میں ہے اور, اور اس جھیل کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی شام کے علاقے میں تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جھیل میں تو پانی ہے انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس جھیل میں اس جھیل میں پانی ختم ہو جائے گا اس جھیل میں پانی ختم ہو جائے گا اور پھر میرے آنے کا انتظار کرنا اس کے بعد پھر میں آؤں گا اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا تھا کہ زہر کا جو آئن ہے اس کا جو چشمہ ہے اس کے بارے میں یہ بھی ایک علاقہ ہے شام میں تو اس کے چشمے کے بارے میں بتاؤ تو وہ کیا اس, اس سے لوگ اس چشمے کے پانی سے لوگ کھیتی باڑی کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہاں لوگ وہ تو وہاں پانی ہے اور اس کے پانی سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں تو پھر وہ کہے گا کہ قریب ہے کہ اس کا پانی بھی ختم ہو جائے گا اس کے بعد میرے آنے کا انتظار کرنا ایسے ہی دجال کے آنے سے پہلے کتنوں کی بھرمار ہو جائے گی کثرت ہو جائے گی اتنی کسرت ہو جائے گی کہ ایک دم بالکل کتنا ہر آدمی کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا اللہ ماشاء اللہ یہاں تک کہ صبح میں آدمی مومن رہے گا تو شام میں قابر ہو جائے گا شام میں قابر ہوگا تو صبح میں مومن ہو جائے گا یہ سب ایسے حالات ہیں جن حالات میں دجال کا ظہور ہوگا اب آئیے یہ بتائیں کہ دجال کے صفات کیا ہیں اس تعلق سے مہلک نے جو سفات بیان کی ہیں اس کو میں مختصر طور پر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں خلاصہ پہلے میں آپ کو پیش کر دجال کے صفات کے تعلق سے سب سے پہلے جو حدیشیں جو اس سلسلے میں بیان کی گئی ہیں ان حدیثوں کو اگر ہم غور سے پڑھیں یا اس پر ہم اپنی نظر دوڑائیں تو پتا چلے گا کہ صفات کے تعلق سے بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ دجال کس طرح سے ہوگا صفحہ نمبر دو سو پچانوے یہاں پر دیکھیں دجال کے صفات کے سلسلے میں جو وارد حادث ہیں اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے سب سے پہلے عمر رضی اللہ گما کی روایت ہے اس دوران کے میں کابت اللہ کا تواف کر رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے عیسا علیہ السلام کو دیکھا اور پھر دجال کو دیکھا اور اس کے بعد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے اس کے بعد کہا کہ سچال کے بارے میں کہ وہ پیزا رج جسیم ال کہ وہ بالکل موٹا اور احمر سرخ رنگ کا جعد الراس اور اس کے بال جو ہے گھنگھرو ہیں گنگریالے ہیں امر العین اور وہ کانا ہے اس کی ایک کان؟ کانا ہے کان نہ آئین ہوں گویا اس کی اس کی آنکھ ایک انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی ہے انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی ہے کالو حضرت دججال. یہ کون ہے شخص یہ ہے اکرب اناسب ابن قتن رجل من رجلوم تو یہ اس کی مشابہت ابن قتن ایک شخص ہے جو خزا قبیلے سے اس کا تعلق ہے اس آدمی سے زیادہ یہ مشابہت رکھتا ہے کون دجال اچھا یا ایک اور حدیث ابن عمر رضی اللہ ذکر کی گئی اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ یاد رکھو یعنی تمام انبیاء نے تمام انبیاء نے روایتوں میں آیا کہ تمام انبیاء نے دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے اور نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی نشانی بتلا رہا ہوں اس سے پہلے کسی نبی نے وہ نشانی نہیں بتلائی دجال کے بارے میں دجال کے بارے میں اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتلائی اس, بتلا اس, اس, بتلا اس کے بعد فرمایا نویر نویر اثلا نے فرمایا کہ ان اللہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا نہیں ہے اللہ خبردار دجال کی جو داہنی آنکھ ہے وہ داہنی آنکھ سے اکانا ہوگا داہنی دا داہنی جو آنکھ ہے اس کی اس یعنی سمجھے کہ اس میں کوئی روشنی نہیں ہوگی وہ دیکھ نہیں پائے گا اور بلکہ اس کی آنکھ مٹی ہوئی ہوگی وہ ہو. سمجھ رہے سکان نہ صاف یا جیسے کہ اس کی آنکھ ابری ہوئی ہو جیسے جیسے کہ انگور کی طرح وہ ابری ہوئی ہو بہرحال یہ جو حدیث ہے اس حدیث سے علماء نے استدال یہ استدلال یہ بھی کیا بلکہ یوں سمجھیے کہ اس سے حدیث... اس حدیثوں سے استدلال کیا کہ اللہ رب العالمین کی دو آنکھ ہیں کتنی ہیں دو آنکھیں آنکھ. یہ بہت واضح حدیث ہے کیونکہ قرآن میں آیا ہے تجریبی آیون نہ جمع کے سیرے کے ساتھ ہاں نہیں مفرت کے سیغے کے ساتھ آیا ہے لیکن اس معنی کے سیاق و سباق کے ساتھ اس کا جو معنی ہے قرآن میں جہاں جو آیا لیکن جو حدیث جو تعین کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی دو آنکھیں ہیں رب کو پہچاننے کی جو نشانی ہے رب کا کن لے سب آور تمہارا رب تانا نہیں ہے ان ختم کی جو, جو بھی حدیثیں ہیں ان حدیثوں سے علمان استدلال کے اللہ رب العالمین کی دو حقیقی آنکھ ہیں کوئی مجازی نہیں حقیقی اس کی اس رب کے شاہ نشاں کو دیکھتا ہے اللہ رب العالمی اس کے شاہنشاں دنوں سے کوئی تشویح نہیں لے سکا اس لیے وہ سمے البسی اس کی ذات کے معنی کوئی چیز نہیں مثال دیے بغیر نہ تعویل کیے بغیر نہ اس کو के کیے بغیر کہ اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے نہ تفویض کے بغیر کہ اس کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں ایسا مانا نہیں اس کا مانا جانتے ہم آنکھوں کا مطلب کیا ہوتا ہے لیکن یہ علم غیب سے تعلق ہے اس کا تو اسی یہی حدیث ہے جو فاصل ہے جو فیصلہ کرتی ہے اللہ رب العالمین کے کیا ہیں دو آنکھ عالب عدت کہتے ہیں یہی لوگ یہ تو کو یہ لوگ ہی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی آنکھیں ہیں یہ یہ کہ بہت آنکھوں والا اللہ تعالی یہ ہے اللہ یہ جبکہ ہم لوگوں کا جو عقیدہ ہمارے اسلاف کے عقیدے کے مطابق ہے اور قرآن اور حدیث کے مطابق ہے قرآن اور حدیث کے مطابق ہے ہم نے اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی ہے جبکہ یہ بنیادی پہچان بدلائی ہے نبی علیہ السلط نے یاد رکھو کہ دجال کی دجال وہ کانا ہوگا تمہارا رب کانا نہیں ہوگا تو رب کو پہچاننے کی اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نشانیاں بتلائی ہیں تو ٹھیک ہے اس کے بعد اسی طریقے سے میرے حدیث بعض حدیثوں کے اندر یہ آیا ہے کہ باہنی جو آنکھ ہے بائیں جو, جو آنکھ ہے وہ آنکھ کے بارے میں نبی علیہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اس میں جو حدیث آئی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجل ایک, ایک اور حدیث ہے ہاں کی حدیث دجال, دجال کی جو بائیں آنکھ ہے وہ کیا ہے وہ کانی ہے جپال اور گھنے بال والا ہوگا گھنے بال والا ہوگا اور اس کی جو صفات ہیں ان صفات میں سے ایک واضح صفت دجال کو پہچاننے کی کیا ہے انس رض اللہ عنہ کے حدیث میں جو آیا ہے کہ اس کے دونوں آگوں کے درمیان کیا لکھا ہوا ہوگا کافر کا راہ بعض روایتوں میں آتا ہے لا. یہ لکھا ہوا ہوگا یقر ہوا کل مسلم ہر مسلمان اس کو پڑھے گا ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے یعنی جاہل عالم ان پڑھ ہر آدمی پڑھ سکتا ہے یہ خاص پہچان ہے اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے لوگوں میں اتنی ایسی ادراس دے گا اور کوئی جو ہے بعید نہیں ہے ایسی ایسی نشانیاں جو ظاہر ہوں گی کہ اس مناسبت سے ایسی ایسی, ایسی اللہ تعالیٰ اجرات دے گا ہر ہر ایک کے اندر کہ وہ ہر آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے آسانی اس آسانی سے پہچان سکتا ہے اور ایک بتائیں دجال یہ کوئی یہ انسان ہے یہ انسان ہے جیسے کہ لوگوں نے کہا کہ وہ شیطان ہے وہ لوگوں نے کہا کہ وہ شیطان ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ بعض لوگوں نے اور اس کے بارے میں کچھ اور اس غلط فہمی یا ایک اس کے بارے میں غلط خبریں پھیلاتے ہوئے کہا کہ وہ شیطان ہے جزائر میں بندھا ہوا ہے اس کی ماں جننی تھی اس کی ماں جننی تھی اس کے باپ سے اس کا عشق ہو گیا تو پھر اس کی اس کی ولادت بھی کس کی دجال کی تو اور یہ تمام یہ عجوبے تمام یہ جو شیتان جس طریقے سے عجوبے پیش کرتے ہیں ایسے یہ بھی جو عجوبے لے کر کے آئے گا اس کو سلیمان علیہ السلام نے باندھ کر کے رکھا ہے ایسے بعد لوگوں نے کہا اور یہ تمام چیزیں ہیں تو علماء نے ذکر کر کے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ درست نہیں ہے اسی طریقے سے دجال کی سب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بانج ہوگا اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی آئیے میں یہ بتاؤں کہ دجال کے صفات سے متعلق ایک اہم بات جو حدیثوں میں جو آیا ہے کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کی داہنی آنکھ کہانی ہوگی اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ باہنی آنکھ کہانی ہوگی تو اس میں حافظ ابن حجر نے فرمایا اور رائے کے ہے ابن عمر کی جو حدیث ہے کہ اس کی داہنی آنکھ خرابی سے جس میں موسو کیا گیا کہانی ہوگی تو مسلم کے اس روایت کے مقابلے میں راجے ہے جس میں اس کی بائیں بائیں آنکھ کو خرابی سے موسو کیا گیا ہے اچھا یعنی متفق علیہ روایت ہے نا کہ دائنی آنکھ اس کی کانی ہوگی تو یہی بات زیادہ صحیح ہے اس, اس, کو زیادہ, اس کو مقدم کیا گیا ہے اس روایت کو ایک بار اور دوسری بات بعض علماء نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں روایتوں میں کوئی تاروض نہیں کوئی ٹکراؤ نہیں اس کی دونوں آنکھیں ایبدار ہوں گی اس کی دونوں آنکھیں ایبدار ہوں گی لیکن فرق کیا ہوگا کہ اس کی دائنی آنکھ اس کی جو دائنی آنکھ ہے اس میں بالکل روشنی نہیں ہوگی مٹی ہوگی اس کی آنکھ داہنی جو آنکھ ہے ایسی ایبدار ہے کہ وہ ایبدار ہوئے اس کو دیکھ نہیں سکتا وہ مٹی ہوگی اور جو باہنی آنکھ ہے اس کی اس میں جو ابری تو ہوئی ہوگی وہ لیکن یہ ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے نور ہوگا اس میں ایبدار ہوگی لیکن اس کے اندر نور ہوگا اس طرح سے جیسے میں پڑھ کر سناتا ہوں آزیات کی رائے ہے کہ دجال کی دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی کیونکہ تمام روایتیں صحیح ہیں وہ آنکھ جو بے نور اور کانی ہوگی جس کی روشنی چلی جائے گی وہ داہنی آنکھ ہے جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہاتھ جیسے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اور داہنی آنکھ جس پر گاڑا ناخونا ہوگا اور وہ پھلی ہوگی وہ بھی عائبدار ہوگی لہٰذا اس کے دائیں اور بائیں دونوں ہی آنکھیں خراب ہوں گی اور ان میں سے ہر ایک عائبدار ہوگی کیونکہ ہر چیز میں آور اس کو کہا جاتا ہے جو عائبدار ہوتی ہے بالخصوص جو آنکھ کے ساتھ مخصوص ہے چنانچہ تجال کی دونوں آنکھیں عائبدار اور خراب ہوں گی ایک تو بالکل ہی ختم ہو جانے کی وجہ سے اور ایک دار ہونے کی وجہ سے یہی امام نووی نے بھی تدبیر دی ہے اور امام پرتمی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی ان حدیثوں کے درمیان تدبیق دی ہے تو یہ ایک بہترین تدبیق ہے ان روایتوں کے تعلق سے اور الحمدللہ اچھا ہے ترجیح دینے اس کے مقابلے میں اگر توفیق ہو جاتی ہے تو اس کو مقدم رکھا جائے گا روایتوں کے درمیان تدبیق ہو جاتی ہے تو پھر ترجیح دینے کی کوئی ضرورت نہیں اور خاص طور پر وہ ساری روایتیں جب صحیح ہوتی ہیں جب ساری روایتیں صحیح ہوتی ہیں تو یہ اصول ہے تو ترجیح کو ہم مقدم رکھیں گے اسی طریقے سے میرے عزیز واضح روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ دجال کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن اس کا دل نہیں سوتا ہے لیکن یاد رکھیے یہ تمام جو صفات ہیں جو کفر کے نشانات ہیں اس کے کس کے دجال کے بہت سے اس کو کرتاب کرشمے دیے گئے ہیں خوارق دیے گئے ہیں لیکن وہ ہونے کے باوجود بھی اللہ اس کو اتنا آجز بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے پیشانے پر لکھا ہوا کافر وہ مٹا نہیں سکتا اور اپنے آنکھ کی جو, جو آئے, اپنے آنکھوں کا جو آئے ہے اس کو مٹا نہیں سکتا آگے بتاؤں گا ایک کپے کی طرح نہ اس کا جو ہے ایک ناخن کی طرح ہوگا اضافہ آتا ہے تو یہ بتا رہے ہیں کہ دجال اس کے اتنے اس کے ایسے صفات ہوں گے کہ وہ انار ان ایبوں کو مٹا نہیں سکتا دراصل کیوں ہے دراصل اس لیے ہے دراصل اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو پہچاننے میں کوئی تکلیف نہ ہو تاکہ لوگوں کو پہچاننے میں کوئی پریشانی نہ ہو تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ جھوٹا دجال ہے یہ جھوٹا دجال ہے اور اس سے بڑھ کر اور کوئی بڑا دجال نہیں ہو سکتا بہرحال تو یہ جو ہے اس کے تعلق سے کچھ اہم باتیں تھیں آئیے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ دجال کے فتنے کیا ہیں اس میں مہلد نے دجال زندہ ہے یا نہیں یا دجال نبی کے زمانے میں موجود تھا یا نہیں یہ تمام چیزیں ذکر کیا ہے اس کو انشاءاللہ شاء ہم خلاصے کے طور پر بعد میں بیان کریں گے آخری میں جب اس بات میں آئیں گے کہ فرقوں کا دجال کے متعلق کیا موقف ہے دجال کے متعلق فرقوں نے کیا کیا کہا ہے تو اس کے ذکر کے وقت آئیں گے لیکن ابھی جو ہے مناسب یہ ہے کہ دجال کے کتنے کیا ہیں اور دجال کے پیروکار لوگ کون کون ہوں گے اس کے بارے میں ذکر کریں گے اس کا دجال کے تعلق سے جو نام کے تعلق سے کوئی ایسی روایت ہماری نظر میں نہیں اور نہ ہی جو ہے ایسی روایت کوئی گزری ہے تو جس کے بارے میں نام نہ بتایا گیا ہو تو خلاف وہاں پہ آپ استفاق کریں آپ گھر کا معاملہ ہے بات ہمار کریں جتنی بات بتائی رہی ہے مہدی علیہ السلام نام نہیں ہے جی ہاں وہ نام ہوگا لیکن مہندی سے مشہور ہے نا ایسی دجال کا نام نہیں ہوگا اور اتنا ضلع اس کے پاس ہوگا کسی سے مشہور ہو جائے گا سب دجال ہی جی چلے دجال کے کتنے کیا ہیں اس کو ہم مختصر طور پہ آپ کے سامنے بیان کریں کہ دجال سیاد ذکر آئے گا اس کا آخری میں اس کو کرکوں کے ساتھ ذکر کریں گے ترتیب جو میں نے دیا اس کے حساب سے چلیں چونکہ ایک مشہور اختلاف ہے ادھر سیاد کون تھا بول کر کے آپ جو ہے اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو سفا نمبر تین سو سینتیس بند کر دیجیے سفا نمبر تین نکال سینتیس نکالنے آپ کو ہاں جی <سؤال> <سؤال> دجال اپنے ساتھ اس کے جو بہت سے فطر ہیں ان فطروں میں سے دجال اپنے ساتھ جنت اور جہنم لے کر کے آئے گا اب وہ جنت اور جہنم کی کیفیت کیا ہے مختلف <سؤال> روایتوں میں مختلف انداز سے وضاحت کی گئی ہے ان میں سے ایک یہ, یہ ہے مسلم کی روایت ہے کہ دجال بائیں آنکھ میں کانا ہوگا بہت سارے بالوں والا ہوگا اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی اس کی دوزخ جنت ہوگی اور اس کی جنت دوزخ ہوگی اسی طریقے سے ایک اور روایت میں یہ بتایا گیا اس کے ساتھ بہتی ہوئی دو ندیاں ہوں گی ایک دیکھنے میں یہ ذرا غور سے یہ کرو اس کے کی میں تفسیر علماء نے کیا بیان کیا اس کو میں بیان کروں دیکھنے میں سپید معلوم ہوگی اور دوسری دیکھنے میں بھڑکتی ہوئی آگ معلوم ہوگی بھڑکتی ہوئی آگ معلوم ہوگی اگر تم میں کوئی انہیں پائے گا تو اس ندی پر آئے جو آگ معلوم ہوتی ہے اور آنکھیں بند کر لے پھر اپنے سر کو جھکائے اور اس سے پی لے کیونکہ وہ ٹھنڈا پانی ہوگا کیا ہوگا وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں ماشاءاللہ دجال کی جو مدت ہے کتنے دنوں تک وہ رہے گا اس کا اس میں ذکر ہے یا رسول اللہ لفص اس کا زمین میں کتنے دنوں تک ٹہرنا اس کی مدت کیا ہوگی کہا کتنے دن چالیس دن یومن کا سنا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا وہ یومن کا شہر اور ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا وہ یومن کا اور ایک دن ایک جمعہ کے برابر ہوگا یعنی ایک ہفتے کے برابر ہوگا سایام ہی, ہی بقیہ جو ایام ہیں وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے عام دنوں کی طرح ہوں گے یہ حدیث سے بہت سے مسائل علماء نے استعمال کیا یہ حدیث سے یہ دیکھو سب سے پہلے سب سے پہلے میرا حدیث ایک دن یہ جو چالیس دن ہے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ ایسا حقیقی معنی میں نہیں ہے ایک دن چالیس دن کے برابر ہوں گے نہیں لوگوں میں اتنے فطروں کی وجہ سے لوگ ایسا محسوس کریں گے کہ ایک دن ہاں ایک, ایک, ایک دن ایک سال کے برابر اور ایک دن ایک مہینے کے برابر اور ایک دن کیا ہے ایک جمعہ کے اور لوگ ایسا محسوس کریں گے ورنہ وہ ایسا نہیں ہے بعض علماء نے کہا بعض لوگوں نے کہا لیکن یہ غلط یہ غلط کیونکہ صحابہ اقرام کیونکہ احادیث کا جو ظاہر ہے وہ یہی دلالت کر رہا ہے کہ یہ حقیقی طور پر ہوگا ایک دن ایک سال کے برابر حقیقی طور پر ہوگا یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے کہ آپ کے خیال میں آ گیا بس ایسا نہیں ہے اسی لیے صحابہ اکرام نے حدیث کے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ایسے صورت میں ہماری نماز کا کیا, کیا مسئلہ ہوگا ہم نماز کیسے پڑھیں گے یا رسول اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا اندازہ کر کے ایسا نہیں کہ ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا تو صرف پانچ نمازیں پڑھیں گے ایسا نہیں اندازہ کر کے اندازہ کر کے کہ ہر جیسے صبح کی نماز سے زہر کی نماز کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا, ہوتا اس اندازے کے مطابق پھر زہر کی نماز پڑھ لینا اور پھر زہر کے بعد سے اثر کا کتنا وقفہ ہوتا ہے کہ کے مطابق پھر اثر کی نماز پڑھ لینا پھر اثر کے بعد سے مغرب کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا ہے اس حساب سے یہ ساری نمازیں پڑھ لینا ایسا نہیں کرنا کہ آپ اپنے حساب سے اس کو کہ صرف دن ایک سال کے برابر ہے تو صرف پانچ نمازیں پڑھیں گے تو یہ حقیقی طور پر ہے یہ ایام اور اس سے علما نے یہ بھی استدلال کیا کہ وہ ممالک جہاں پر بات ہو رہی ہے ہاں جی وہ ممالک اسی سے فکری مسئلہ اس سے استعمال کیا کہ وہ ممالک جہا جو جہاں پر ایک مطلب ایک چھ چھ مہینہ رات ہوتی ہے چھ چھ مہینہ دن ہوتا ہے کچھ ایسے ایسے قرارات ہیں تو وہاں پر وہاں پر ان ممالک کے لیے علماء نے یہی پتوا دیا کہ, کہ اندازہ کر کے نماز پڑھ لیں پانچ وقت کی ایسا نہیں کہ چھ مہینے میں رات ہوتی ہے تو پھر نماز نہ پڑی جائے ایسا نہیں چھ مہینے میں وہ چھ مہینے تک رات ہوتی ہے تو چھ مہینے کی جو نمازیں بنتی ہیں پانچ پانچ ایک ایک دن میں پانچ ٹائم کی نماز وہ ساری نمازیں پڑھنا پڑے گا اور ایسے ہی دن کے مسئلے میں بھی تو میرے ایسے تو یہ ایک حمد للہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے اس کے ذریعے سے ہمیں ایک مسئلہ معلوم ہو گیا اور علما نے اس, اس مسئلے کو مستمت کیا کہیں رات یا دن کا جو اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی رات ہو جاتی ہے دن بہت بڑا ہو جاتا ہے تو علوا یہ کہتے ہیں کہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ جو قریبی ممالک ہیں ان کے اوقات کے حساب سے حساب کر کے پھر اس حساب سے نماز روزہ رکھا جائے گا یا اس طرح کے جو ہے مسائل بیان کرتے ہیں تو میرے عزیز ہو چونکہ مسائل بہت ہیں تو یہ ایک مسئلہ ہے جو اس کی مدت کے بارے میں یہ بعض روایتیں ایسی بھی ہیں یہ تو نواز میں سمان کے صحیح رہا بعض روایتیں ایسی بھی آتی ہیں جو میں نے کہا کہ وہ چالیس سال تک رہے گا چالیس سال تک رہے گا اور اس میں کچھ وضاحت بھی آئی ہے لیکن وہ روایت ضروری وہ روایت یہ جو ہے صحیح مسلم ہے اور صحیح روایت ہے یہ نواز عنہ کی وہ چالیس دن کی روایت ہی زیادہ صحیح ہے اسی طریقے سے میرے اس اس کے کے جو جو ہیں ان میں سے یہ ہے کہ کل سی وہ چلنے کی جو تیزی ہے کل گئی سی عزت یعنی اس بارش کی طرح وہ چلے گا جس سے جس کو ہوا پیچھے سے ڈھکیل رہی ہو اور ہوا لے کر کے چل رہی ہو اس طرح سے وہ چلے گا تیزی کے ساتھ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ایک گدے پر سوار ہوگا جو جس کے دونوں کانوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے چالیس گز کا ہوگا کتنے جی جی جی چالیس گز کا ہوگا چالیس گز کا ہوگا اس, سے اس کو بعض علماء نے صنعت اس کو, اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے بعض آثار بھی آتے ہیں اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے تو کوئی بہید نہیں ہے دجال کے زمانے میں یہ ساری چیزیں ہونا لیکن ہاں وہ چیز غلط ہے کچھ کسی نے کہا کہ دجال فلائٹ میں سفر کرے گا <laughs> حقیقت میں ہاں کہا, فلائٹ میں سفر کرے گا پلین سے سفر کرے گا تو یہ سب جو ہے یہ سب خرافات ہیں سب لوگوں نے اپنی طرف سے کھڑے ہیں یہ غیب میں اپنے آپ کو دخل اندازی کرنے کی, کے مترادی ہے آپ کو جتنا بتایا گیا اس پر ایمان لانا اتنی باتیں بتانا اس سے آگے نہیں جانا ہے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی تو اچھا اسی طریقے سے میرے ادیض ہو آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسانے کے لیے وہ بارش برسائے گا زمین کو حکم دے گا پیداوار کے لیے تو وہ, وہ زمین جو ہے جو ہے, جو ہے زمین اپنی پیداوار پیداوار دے گی اسی طریقے سے میرے ایک بات دے گی ایک قوم کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ ایمان لاؤ تو وہ ایمان لے آئیں گے اس پر تو ایسا ہوگا کہ ان کے جانور ایمان لانے کی وجہ سے پہلے ہی سے خاص سالی کا مسئلہ ہوتا ہے پہلے ہی سے خاص سالی کا مسئلہ ہے اور ان کے جو جانور ہیں اس وقت تب وہ تازہ ہو کر کے لوٹیں گے اور ان کی جو جانوروں کی جو کوہانے ہیں اور وہ جو ہے لمبی ہو جائیں گی پہلے کے مقابلے میں اور ان کے جو جانوروں کے اس میں دودھ بھرا ہوا ہو جائے گا اور اسی طریقے سے ان کے جو کمرے ہیں اچھی موٹی تازی ہو جائیں گی اس حالت میں ان کے جانور لوٹیں گے بالکل جو ہے یہ جال کا के ہے کچھ لوگوں کے پاس آئے گا اور آ کر کے دعوت دے گا اپنی کہ مجھ کو رب مان لو تو جب وہ نہیں مانیں گے تو جب وہ جائے گا تو وہ لوگ خاص کے شکار ہو جائیں گے کوئی مال وال بچے گا نہیں ساری کھیتی باڑی سب تباہ ہو جائے اور اس طرح اور پھر کوئی ایک بحران زمین سے گزر کر کے کہے گا کہ اے زمین, زمین کے خزانے نکالو اپنے خزانے نکالو تو وہ زمین بحران زمین ایسے خزانے نکلے گی ایسے ایسے خزانوں کو نکالے گی سونے چاندی کے جو بھی جو خزانے نکالے گی کہ اور وہ خزانے اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے جس طرح سے شہد کی مکھیاں شہد کی شہد کی مکھیاں جو ہے پیچھے پیچھے دوڑتی ہیں جس طرح جس طرح سے وہ دوڑے گا چھت کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گی فون وہ خزانے کس کے پیچھے ہاں یہاں پر ہے جو مادہ پرست لوگ ہیں جو تاجر ہیں جن کا کام صرف پیسہ حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں صرف پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے اگر یہ سب یہ درجہ لگے پیسہ سونا دیکھ لیں گے تو فوراً اس کی عبادت شروع کر دیں گے ہے نہیں ہے فوراً اس کو رب مان لیں گے چونکہ ان کا پیسوں سے مطلب ہے آخرت سے مطلب نہیں ہے صحیح عقیدے سے مطلب نہیں ان کو پیسوں سے مطلب یہ تو لوگوں کے لیے ایک طریقے سے وہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے ان کے برباد ہونے میں ان کے ایمان لانے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس لیے خواہشات کو اپنا معبود نہیں بنانا چاہیے اللہ نے کہا آؤ, اس کے بارے میں کیا خیال ہے فراہم تقزا اللہ و ہوا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا اپنا خوا... اس کی خواہش ہے بس مال مال مال کماؤ بس چاہے حلال و حرام کی تمیز کیوں نہ ہو تو اس طریقے سے یہ میرا دیدو یہ سب جائز نہیں ہے یہ حرام ہے اس طریقے سے بلکہ اسی لیے میرے دیدوں حلال طریقے سے مال کمانا چاہیے اور جو ہے یہ سب مال کے فکرے میں نہیں پڑنا چاہیے اچھا اسی طریقے سے میرے دیدوں وہ ایک بھری جوانی میں ایک ایسے شخص کے پاس ایک ایسے شخص کو بلائے گا جو بھری جوانی میں ہوگا اور اسے تلوار سے مار دے گا تو اس کے اس کے دو ٹکڑے ایک نشانے کے فاصلے پر الگ الگ جا گریں گے پھر اسے بلائے گا تو ہنستے ہوئے اس کی جانب اس طرح آئے گا کہ اس کا چہرہ کھلا ہوگا ایک طریقے سے ایک مناظرہ ہے عالم دین کا ایک عالم دین کا مناظرہ ہے کس سے ایک نوجوان عالم دین کا مناظرہ ہے کس سے بھائی سے ایک صحیح العقیدہ جو کتاب و سنت کا جو عقیدہ ایک سلفی العقیدہ جس کا عقیدہ سلفی عقیدہ ہے وہ جو ہے دجال کا مقابلہ کرے گا اور جو ہے دجال کے مختلف روایتیں آئی ہیں سلسلے میں دجال کے سپاہی اس کو روک لیں گے کہاں جا رہا ہے مانتا ہے نا یہ تمہارا رب ہے تمہیں جاؤ تو دیکھو تو صحیح کون ہے وہ جب دیکھتا ہے دجال کو پہچان لیتا ہے کہ یہی دجال ہے یہی کافر یہ دجال ہے تو وہ جو ہے اس کی خوب پٹائی کرتے ہیں اس نوجوان کی آپ پیٹ پیٹ ہر جگہ اس کی پٹائی کر کے سر کو مار دیتے ہیں سر کو پھوڑ دیتے ہیں مار اسی طرح اس کے بعد پھر ایک آرے کے ذریعے سے اس کو دو ابڑے کر دیا جاتا ہے اور دو ٹکڑے کرنے کے بعد اور جہاں تک کے بعد روایتوں میں یہ آتا ہے کہ دجال ان دو ٹکڑوں کے بیچ میں سے چلے گا ان دو ٹکڑوں میں سے بیچ میں چلے گا پھر حکم دے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا پھر وہ حکم دے گا تو زندہ ہو جائے گا تو اس حساب سے وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہی جو کیا ہے یہ ہاں اس کے بعد وہ کیا کہے گا جب اٹھے گا تو وہ تو کہا تو مجھے اور زیادہ یقین آ گیا کہ تو ہی وہ یہ نہیں گا کہ چلو میں مان لیتا ہوں تو پہ نے بہت بڑے ہوں کیوں کیوں یہ صحیح عتیذے کی کا اثر ہے اور پھر چونکہ واضح نشانیاں ہیں اس اس کے کی اس کے کی واضح نشانیاں اس کے چہرے پر ہیں جو بدل نہیں سکتا ہو بات سمجھ تو یہ ذہن میں آپ واضح طور پر اب یہ وقت نہیں کہ پورے تفصیلات آپ کو حادث وغیرہ سب پڑھ کر کے سناؤں لیکن جو ہے ایک خلاصہ میں نے یہ بتایا تو یہ جو ہے یہ دجال کے جو ہے ایک طریقے سے کرشمے ہیں یہ اس کی یہ چیز ہے تو یہ دیکھیے آپ کو میں انشاءاللہ میں آگے اور بتاؤں گا کہ دجال کے جو فتنے ہیں ان فتنوں میں سے ایک اور فتنہ یہ ہے کہ وہ ایک ابو وہاں باہلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اس کا فتنہ یہ گا کہ دیہاتی کے پاس جائے گا اور کہے گا کیا خیال ہے کیا خیال ہے اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ لیا زندہ کر کے لے آؤں تو کیا تم ایمان لاؤ گے مجھ پر کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے تو وہ کہے گا بے شک بے شک میں ایمان لاؤں گا تو پھر وہ پھر وہ کیا کہا, اس کے بعد کیا کرے گا اس کے بعد دو شیطانوں کو اس کے, ان ماں باپ کے بھیس میں دو شیطانوں کو ان کے ماں باپ کے بھیس میں لے آئے گا کیونکہ شیطان تو لگے ہوئے ہیں نا ساتھ میں شیطان آپ کے ساتھ ہے آپ کا چہرہ کیسا ہمارا ہر چیز جانتے ہو اور اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ وہ بھیس بدل کے آ سکتے ہیں تو دو شیطانوں کو لے کر کے آئے گا اور کہا کہ یہ تمہارے ماں باپ اب ایمانا یہ اس کا ایک کتنا ہے اور کیلئے یہاں پر میں کچھ اور اہم نکات اس سلسلے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے یہ فرق کر سکتے ہیں آپ اقدین سے گفتگو میں کر رہا ہوں کہ اولیاء اللہ کون ہے اولیا شیطان کون ہے یا ولایت کون ہے ولی کون ہے یہاں اس سے معلوم ہو جاتا ہے کیا یہ ولی بن گیا اگر ہمارے انڈیا میں کے لوگ ہیں یہ سب چیزیں اگر دکھائے تو جو کمزور رکھے دیکھ کے لوگ وہ تو کہہ رہے ہیں یہ, ولی ہے یہ ایسے چیزیں کرتب اس خدمت کے جو کرتو ہیں وہ تو جادوگر بھی دکھاتے ہیں دکھاتے نہیں دکھاتے بھائی آپ دیکھ لو کہ وہ مٹی کو کیا کر دیتے ہیں شکر بنا کے پیش کر دیتے ہیں مطلب آنکھ کا جادو ہے آنکھ کا جادو ہے اور اسی طریقے سے آپ پیپر کو نوٹ بنا کے پیش کر دیا آپ کے سامنے بال ادھر سے ایک دیوار کے اس طرف سے نکالا دوسری طرف سے یہ کیا اور اس کے بعد ایک نل کالی نل ایسے لا کر کے اس سے پانی گراتے تو یہ تمام چیزیں یہ سب شیاتی ہیں یہ سب جادوگر ہیں یہ سب جو ہے کیا خیالی چیزیں ہیں خیالی چیزیں ہیں تخیل ہے یا جا, یہ جادوگروں کی حقیقت ہے تو دجال یہ حقیقی یہ بھی ایک جادوگر بھی ہے جہاں بہت سے اس کے کراما جب وہ یہ استقورا جہاں بہت سے اس کے کرتب ہیں کرشمے ہیں ان میں سے کیا ہے کچھ کچھ ایسے بھی اس کے کرشمے جو خیال سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے بادا نے کہا کہ نہیں دجال کے پورے پورے جتنے بھی اس کو کرتب دکھائے گا وہ سب کے ساتھ حقیقی ہیں بعض علماء نے ہی کہا اندازہ کر دیا نہیں, نہیں نہیں اس کے کرتب کو ان شاء وہ بعد میں آئے گی بات اس کے کرتب جو ہے وہ خیالی ہیں کچھ لوگوں علماء نے کہا کہ سب حقیقی ہیں لیکن بات دونوں کی نہ یہ صحیح نہ وہ صحیح ہے اگر حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو اکثر اس کے جو کرتب ہیں وہ تو حقیقی ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن بعض ایسے کرتب ہیں جس کو حقیقی نہیں کہہ سکتے آپ جیسے ماں باپ کو زندہ کر کے لانا کہ حقیقی ہے نہیں ہو سکتا ہے ہمارا عقیدہ ہے جو شخص اس دنیا سے چلا گیا وہ کبھی واپس <موسیقی> نہیں آ سکتا وہ بھی برز ان قیامت تک واپس نہیں آ سکتا جو اس دنیا سے چلا گیا چلا گیا تو یہ, یہ چیز ہے برزخ کی زندگی میں چلا گیا آ تو نہیں سکتا پھر وہ کس کو لے آ رہا ہے دو شیطانوں کو دو شیطانوں کو تو وہ حقیقی ماں باپ تو نہیں ہے اس کا جو اس کا مطلب یہ ہوگا اس کا جو کرتب ہے وہ حقیقی کرتب نہیں ہو یعنی حقیقی ماں باپ تو نہیں ہے اس کے اسی طریقے سے اس کا جو ایک اور جو میں نے روایت آپ کے طور پہ پیش کی تھی جو اس سے پہلے آیا تھا کہ اس کو جنت جہنم جیسی چیز لے آئے گا دیکھنے میں جو جنت ہے وہ جہنم ہوگی اور جہنم میں ہے وہ جنت ہوگی حقیقی معنی میں یہ ہے لیکن دیکھنے میں کیسا جنت لگ رہی ہے اور جہنم لگ رہی ہے ایک طریقے سے لوگوں کے خیال میں تو اس کو باز اللہ نے کہا کہ, کہ یہ حقیقی تو نہیں دکھ رہی ہے نا وہ جنت جو دکھ رہی ہے وہ حقیقی نہیں ہے نا یہ خیالی چیز ہے حالانکہ وہ جہنم ہے حالانکہ وہ آگ ہے اور دوسری چیز جو جنت لگ رہی ہے وہ حقیقی معنی میں وہ کیا ہے جہنم, جہنم, جہنم, جہنم, جہنم ہے تو یہ جو چیز ہے ایک خیال ہے جو سامنے سے جو نظر آ رہا ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے تو اس سے بازول نے کہا کہ یہ چیز کیا ہے خیالی ہے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں دیکھنے میں تو ویسا وہ لگ رہا ہے وہی حقیقت ہے وہ سامنے جو لگ رہا ہے لیکن اندر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا انتظام کر دیا کہ وہ ابن رحمتہ اللہ نے فرمایا اندر سے اس کو جہنم بنا دیا دیکھنے میں جنت سامنے ہے لیکن اندر جائیں گے تو وہ کیا ہے وہ جہنم اور دیکھنے میں تو وہ جنت ہے یہ جی دیکھنے میں تو وہ جہنم ہے لیکن اندر جائیں گے تو وہ کیا ہے جنت اندر سے باطن ان سے اس کو اللہ نے بنا دیا ہے تو یہ بعض سلمان نے کہا کہ بعض ایسے اس کے خوارف ہیں جو اس کا تعلق خیالات سے بھی ہے یعنی جادوگری سے بھی تعلق ہے اور وہ تو سب سے بڑا جادوگر ہے حقیقت میں وہ تجال بھی ہے اور جادوگر بھی ہے اور اس کے اس کے سارے کرتب پہ نظر ڈالو تو بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اور وہ شیطانوں سے بھی مدد لیتا ہے اور جادوگر بھی شیطانوں سے مدد لیتے ہیں تو دو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دونوں علماء کا یہ جو یہ خیال ہے یہ بات تو زیادہ مطلب یہ صحیح نہیں لگتی ہے بلکہ بعض ایسے کرتو ہیں جس کا تعلق حقیقت سے بعض ایسے کرتب ہیں جس کا حقیقت سے نہیں ہے یعنی حقیقی ماں باپ نہیں ہے حقیقی اس کے وہ کرتب نہیں ہے یہ اس کے تعلق سے کچھ تفسیر ہے اچھا آئیے کہ اس سلسلے میں ایک اور بات بتائیں کیٹ اور روایت جو ہم نے آپ سے جو ہے ایک چیز یہ کی تھی کہ تین چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی تین چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی لیکن جو ہے میں انشاءاللہ اس کو ان دوسرے مسائل ان شاء بیان کروں گا لیکن وقت نہیں ہے اس میں لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سلسلے میں ایک اور جو آگے ہے مسائل بہت لمبے تو, تو میں آپ کو بتاؤں کہ جنجال سے فکنے کے بچ, بچنے کا طریقہ اور پھر آ, تمیمت داری کی جو حدیث ہے اس میں اور پھر آ, اس میں جو لوگوں کا اختلاف ہے اس کو میں بیان کروں تمیمت داری کی حدیث وہ حدیث الجساسہ کے نام سے معروف ہے اور کچھ بنے لخم اور جزام قبیلے کے لوگ سمندری سفر پہ نکلے ہوئے تھے جس میں تمیمت داری انصاری نسرانی تھے یہ جو ہے اس سفر میں شریک تھے ایک مہینے تک جو ہے پانی کے موجوں میں ان کی کشتی تھپڑے مارتی رہی یہاں تک کہ ایک مہینے کے بعد ایک جزیرے پہ جا کے رکے اس کے بعد میں خلاصہ بتا رہا ہوں چونکہ وہ تفصیل میں بتا سکتا ہوں بجلی کا ٹائم نہیں ہے اچھا اس کے بعد ایک جانور آیا جو بالوں سے پور تھا نیچے پیچھے آگے سب بالوں سے ہوا اور وہ جو شخص جب وہ جانور جب پہنچا اس نے کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو کون لوگوں نے ہم لوگ راستہ بھٹک کر کے یہاں پہنچ گئے ہیں تو کہا کہ ہمارے پاس یہاں ایک شخص ہے جو آپ کا انتظار کر رہا ہے شدت کے ساتھ بڑے بڑے شوق سے وہ انتظار کر رہا ہے چلے اس کے پاس اور جب انہوں نے کہا کہ ایک شخص وہاں انتظار رہا تو ہم نے سوچا کہ وہ کوئی شیتان ہوگا کوئی کوئی شیطان ہوگا تو بہرے گئے جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ دجال ہے اور اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اس کے, اس کے گردن سے پیچھے لوہے کی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں اور اس نے سوالات کیے کئی سوالات کیے اس نے کئی سوالات کیے ان سوالات میں سے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ نسل بحسان کے بارے میں اور بحیرہ تبریہ کے بارے میں اس کی جھیل کے پانی کے بارے میں اور زغرے جو ہے اور اسی طریقے سے آئی اس کے چشمے کے بارے میں زغر کے چشمے کے بارے میں جو ایک شہر ہے وہاں کا جو چشمہ ہے اس کے بارے میں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بارے میں اس نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں یا نہیں پھر عرب کا کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ پھر وہ عرب قوم پر غالب آئے نہیں تو اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ پھر اب میرے نکلنے کا انتظار کرنا اور یہ جو واقعہ جا کر کے تیمتداری پیش کیے اور انہوں نے اسلام بھی قبول کیا انہوں نے اس واقعے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے کہا کہ یہ جو واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ جو میں دجال کے بارے میں بیان کرتا تھا یہ میرا جو میرا موقف یہی وہ دجال ہے جس کے بارے میں بیان کرتا تھا جو تمہارے تیمتداری نے کہا ہے وہ بات بالکل موافقت رکھتی ہے میری باتوں سے کوئی الگ نہیں تو یہ ایک مختصر میں نے خلاصے کے طور پہ پیش کیا چونکہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ کر سکیں لیکن میرے عزیز ہو اس کے ساتھ میں ایک چیز بتاؤں کہ اس دجال کے یہ جو حدیث کے بارے میں لوگوں نے الگ الگ جو ہے اس کے بارے میں باتیں بنانا شروع کر دی ہیں کچھ یہ کی ہیں اب بات آئیے تو میں یہ بھی بتاؤں کہ یہی جو دجال کی جو دجال کی روایت اس سے حدیث سے بہت سے مسائل ثابت ہوتے ہیں علماء نے بہت سے مسائل بیان تھے نمبر ایک یہ ہے کہ وہ دجال مشرق کے کسی حصے میں موجود ہے اسی حدیث میں یہ موجود ہے جو مشرق سے نکلے گا اور وہ آج بھی زندہ ہے وہ آج بھی زندہ ہے اور یہ بھی حدیث, حدیث معلوم جگڑ کر کے لوہے سے سلاخوں سے جگڑ کر کے اس کو باندھ کر کے رکھا گیا ہے اور وہ آج بھی زندہ ہے اب لوگوں کا یہ کہنا کہ دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے کہ جس کو چپے چپے چھان نہ مارا ہو سیٹلائٹ نے, نے, نے تو یہ بات بالکل غلط بالکل خراب کیوں اس لیے کہ کئی ایسے آج بھی ایسے بر اعظم ہیں اور کئی ایسے مجاہل افریقہ کے کچھ ایسی جگہیں ہیں جو آج تک سیٹلائٹ اس کا وہ نہیں کر سکی ہے انکچاف نہیں کر سکی ہے آپ کے اور یہ نئی نئی چیزیں ہالے چونکہ اللہ اللہ جب جس وقت جو چیز بتلانا چاہتا ہے لکھلانا چاہتا ہے کہ اللہ کا نظام ہے وہ چیز اس وقت وہ بتلاتا ہے اللہ <تصفح> یہ کہنا کہ دجال ہمیں نظر نہیں آئے اس لیے اس کو انکار کر دے تو یہ کسی کے لیے صحیح نہیں بنتا ہے، یہ کسی کے لیے حق نہیں بنتا ہے چونکہ ہمارا ایمان ہے قرآن اور صحیح عدیث ہوتا ہے قرآن اور سید عدیش پر ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے اس سے تجربات سے لوگوں کے سے اور اس سے ہمارا ایمان جو ہے ڈگمگ نہیں ہو سکتا ہے متزلزل نہیں ہو سکتا ہے لوگوں کو نظر نہیں آیا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میں کتاب بھی لے آیا ہوں ضوابط فی وجد سننا میں جو ہے شیخ صلاح الدین مقبول احمد نے بڑے بہترین انداز سے ان پر ایک جو ہے مودودی صاحب نے جو جماعت اسلامی کے مؤثر ہیں انہوں نے اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے عجیب و غریب باتیں کہیں ہیں ان عجیب و غریب باتوں کے تعلق سے ان کا جائزہ لیتے ہوئے جواب فی وجد سننا میں بڑی اچھی باتیں شیخ صلاح الدین نے لکھی ہیں اس میں سے ایک سوال ہوا ان سے جو رسائل و مسائل میں وہ موجود ہے وہ مسئلہ کہ لوگوں, لوگوں نے پوچھا ان سے کہ دجال کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ زنجیروں میں جھگڑا ہوا کسی جگہ پر کون سی وہ جگہ ہے جس میں وہ جھگڑا ہوا ہے اور آج تو انسان تو دنیا کے چپے چپے تک پہنچ چکا ہے آخر سب کیا ہے کہ, کہ وہ اس کی اطلاع ابھی تک نہیں مل چکی ہے اس, اس کی حقیقت کیا ہے تو مودوری صاحب نے کہا کہ دجال یہ دجال کا کے تعلق سے یہ جو باتیں بتائی جاتی ہیں کہ وہ کسی جزیرے میں جھگڑا ہوا ہے موجود ہے یہ کیا ہے اشاتیر میں سے ہے خرافات خرافات میں سے اس کی کوئی شریح حیثیت نہیں ہے اور ہمیں یہ سب چیزوں کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی تیامت کے دن ہمیں ہمیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اسلام کو اس سے کچھ نقصان نہیں پہنچے گا اگر یہ غلط بھی ثابت ہو جائے اس سے نقصان نہیں پہنچے گا اسلام طرح یہ سب کیوں ہے بھائی یہ سب کیوں ہے بنیادی وجہ کیا ہو سکتا ہے ہاں عقل عقل کی وجہ سے عقل پرستی جب عقل پرستی آ جائے گی عقل پرستی جب آ جائے گی نصوص کو عقل پر آپ پرکھنا شروع کر دیں گے جو عقل کے مطابق میرا دماغ کہے گا اس کو لیں گے جو میرے دماغ کے مخالف ہوں گے ہم رد کر دیں گے یہ محتضل کی فکر ہے محتضل کی فکر جب یہ فکر پر یہ کریں گے تو رد کر دیں گے جیسے انہوں نے کہا نا کہ حدیث جو ہوتی ہے وہ حدیث جو ہوتے ہیں محدثین کے اصول اور قواعد پر صحیح نہیں ہوتی بلکہ ایک حدیث کے لیے ایک ذوق ہوتا ہے ایک ذوق ہوتا ہے وہ ذوق سے وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے جس میں سند کی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑتی ہے جس میں سند کی اہمیت کو انہوں نے گرا دیا تو یہ جو ہے طریقہ یہ صحیح نہیں ہے اور یہ عقل پرستی کا نتیجہ ہے عقل پرستی کا نتیجہ ہے انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں اس کے بعد ایک اور ترجمان قرآن جو ہے ان کی جو, اسی اس میں بھی جو ہے کچھ سوالات اس سلسلے میں ہوئی تو انہوں نے بڑے جو ہے تفصیلی طور پر اس کا جواب دیا کہ دیکھو دجال کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ دجال آئے گا ظاہر ہوگا انہوں نے کہا دجال کے بارے میں تو یقین ہے لیکن یہ بات کہنا کہ کہ دجال کہاں ہے کس جگہ ہوگا انہوں نے آخر میں یہی کہا کہ اجمالی طور پر دجال کے صفات ہیں وہ یقینی طور پر آئے گا اس میں روایتوں میں کوئی مسئلہ ہی نہیں کہا کہ دجال کب ظاہر ہوگا اور کہاں ظاہر ہوگا وہ کون ہوگا یہ جو ہے اس کے بارے میں روایتیں بڑی جو ہے مسترب ہیں اور جو ہے یہ صحیح بات ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بحث نہ کی جائے اور اس کی کوئی جو ہے اس میں آخر میں انہوں نے یہی کہا کہ آخر میں یہی کہا کہ یہ جو شخص ہے یہ جو شخص ہے کتنے سال گزر گئے جو ججال جو اس میں موجود ہے کسی جزیرے میں تیرہ سو سدی ساڑھے تیرہ سو سدی مطلب یہ گزر گئی ابھی تک نہیں آیا اس لیے یہ خدش صحیح نہیں یہ انہوں نے یہی کہا باقاعدہ کہ اب تک کتنی سدیاں گزر رہی تیرہ سدیاں اور پھر آسی صدی ایسے گزر گئی تو کیا یہ کافی نہیں ہے یہ دجال کہیں نہیں ہے یہ سب خرافات ہے یہ بتانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں صنت کی کوئی اہمیت نہیں عالف کی کوئی اہمیت نہیں تو یہ جو تمام چیزیں ہیں جو انہوں نے بہان دیا شیخ خلاح الدین نے بڑی تفصیل سے ساری باتیں بہان دی میں چونکہ خلاصے کی بات کر رہا تھا اور اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے پتہ نہیں سب ترجمہ ہوا ہے جو سننا تھا مسائل و مسائل ہے ترجمان میں اور تفصیل سے اور کچھ لوگوں نے ان کی ایک طرف سے دفاع کرتے ہیں کہ مودی صاحب نے ان کے جو چیلے ہیں تعصب کی نظر تعصب کا انک جو لگانے والے ہیں جو ان کے جماعت کے چیلوں نے جو مودیزی صاحب پر اعتراف کا تحقیقی جائزہ کہہ کر کے ایک باقاعدہ انہوں نے ایک کتابی ایک مفسل کتاب لکھی تو وہ کون صاحب ہیں مفتی محمد یوسف صاحب ہیں مفتی محمد یوسف انہوں نے لکھا اور اس میں یہ کہا کہ ایک دوسرے انداز سے دوسرے انداز سے انہوں نے حدیث کو رد کرنے کی کوشش کی کیسے, کیسے؟ یہ تو عقل،, عقل پرستی والی بات کی انہوں نے دوسرے انداز سے نہیں اصل میں وہ خبر احاد ہے وہ خبر احاد ہے اس لیے اس کا یہ مطلب خبر احاد عقیدے کے معاملے میں قبول نا قابل قبول ہے دیکھے دیکھے کہاں سے کہاں سے بس کسی بھی طرح سے دفاع کرو تو یہی تو محت... اور یہی تو جو اہل بدت کا طریقہ ہے وہ تیرا ہے کہ وہ خبر آحاد کو احادیے کے معاملے میں نہیں لیتے ہاں ہو کہتے ہیں متواثر ہونا چاہیے عقیدہ تو یہ جو ہے قبر احاد ہمارا جو معاملہ ہے عقیدے کی بات صحیح صنعت سے کوئی بھی بات ثابت ہو قرآن اور صحیح عدیب سے چاہے وہ آہاد ہو یا متوثر ہو سب بات ساری باتیں لی جائیں گی اور یہی طلب کا شیوا ہے طریقہ ہے ساری کہیں نہیں ہے کہ متاثرین نے یہ فرقہ نے کیا ہے فرقوں نے کیا اس لیے اس کا کوئی تعلق ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ میرے ہو یہ مختصر طور پہ میں نے بتایا یہ اس سلسلے میں بڑی تفصیلات ہیں اب وقت ساتھ نہیں دیتا ہے کہ ہم اس کو بیان کریں میرے عزیز ہو اور مزید ہمیں دجال کے تعلق سے اس میں ابن سیاد کے تعلق سے میں بس اشارہ کر رہا ہوں یہ وقت نہیں یہ پڑھ کے سنا ہے چونکہ بہت وقت کم ہے اچھا اور ایک جو چیز ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے دجال کے تعلق سے یا اس سلسلے میں دجال کے جو تعلق سے ہمیں سیاد ابن سیاد کے بارے میں ابن سیاد یہ یہودی تھا بعد میں اسلام قبول کیا جیسے موجود ہے بہرحال یہ بچہ تھا قریب البلوغ جب تھا تو اس کے بارے میں کچھ شروع میں نبی علیہ السلط کا جو معاملہ میں مختصر طور پہ بتا دی رہا ہوں بس ہاں شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں متردد تھے ہو سکتا ہے یہ دجال ابن سیاد کے بارے میں اس کا نام صاف تھا اس کا نام صاف تھا ہاں یہ یہودی شخص ہے اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شک میں وہی نازل نہیں ہوئی تھی وہ پر نبی وسلم کو واضح طور پر نازل نہیں ہوئی تھی کہ کون ہے کیا ہے اس اس سمجھا تھا کہ مطلب ہو سکتا ہے یہ دجال ہے اس لیے کچھ صحابہ کرام خسم بھی کھایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نے خسم کھاتے تھے کہ یہی دجالے فاروق आ, جابر رضی الحان جابر رضی اللہ نے بھی تصدیق کی تو اس اعتبار سے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کئی دج, دج, دجال ہے فرمت, خاموشی اختیار کی کچھ نہیں کہا آپ نے کب تک یہ خاموشی اس وقت تک ہے اس میں کئی مرتبہ آزمانے کی بھی کوشش کی ہر طریقے سے اس نے کہا کہ کیا کہتے ہو میں میرے بارے میں کیا کہتے ہو تو, کو نبی... تو اس نے کہا سیاد نے تم جو امیوں کے رسول ہیں امیوں کے رسول پھر تم کو کہتے ہیں کہ وہ بھی اس نے بھی کہا کہ میں بھی نبی ہوں کہا میں نے بھی رسو میں بھی رسول, رسول. اچھا پھر اس کے بعد اس اس نے کہا اس کو آزمانے کے لیے کہا کہ میں نے ایک چیز چھپا کر کے رکھی ہے وہ آ, آ, آ, آ, وہ کیا ہے وہ کہنے کہتے جا رہا تھا جیسا دکھ بول کر کے دکھ یعنی دھواں جو ہے اس کے بعد دکھ دخ کا دکھان نہیں کہا اس نے ہاں نبی دراز نے اپنے دل میں جو بات رکھی تھی وہ دخان کا لفظ ہی تھا دخان ہے دھوئیں کا لفظ ہاں تو لیکن وہ نہیں, نہیں بتا پایا دکھ کہا بس اس کے بعد رک گیا تو اخسا دور ہو جاؤ فلن تاز قدرک آپ اپنی اپنی اس, اس سے زیادہ تمہاری حیثیت نہیں اس سے زیادہ تم آگے نہیں بڑھ پاؤ گے یہ ربیط اللہ نے کہا اور بعض مرتبہ چھپ چھپ کر کے بھی روی تلازم نے اس کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کیا کچھ گڑ گڑ کر رہا تھا جی ایک منٹ سنیا آپ بات آ رہی ہے ساتھ میں لاکر بہت اچھا شبھ یہ اچھا بہت اچھا ہے میں بتاؤں گا اس کے بارے میں اچھا تو یہ بہرحال اس میں یہ ہوا کہ بہریک یہ ہوا کہ یہ ہو سکتا ہے تو یہاں تک کہ بھی اس میں قسم کھائی اچھا بعض نبی کام خاموش رہتے تھے تو بھاگ نے کہا کہ جب خاموش تھے تو پتہ کہ اسی لیے علماء بھی اس سلسلے میں بہت اختلاف کر گئے امام نوری نے بھی کہا وہی دجال اور بعض امام شوکانی اور دوسرے علماء نے بھی اس سلسلے میں جو ہے بعض باتیں کہیں کہ ہو کہ سکتا ہے وہی اجال سکتا وہی مدداری کا جو واقعہ پیش آیا اور کلیئر ہو گیا کہ یہ دجال کون ہے وہ نہیں ہے جو سیاد ہے جو اس کے بعد میں گم ہو کر کے بعد میں کیا بولتے ہیں بعد میں ہرا کے اس میں جنگ میں کہیں جو ہے ضائع ہو گیا کہیں چلا گیا اور بعض اس میں آتا ہے کہ وہ آ کر کے اس کا انتقال ہو گیا تھا پھر مدینہ میں نماز جنازہ پڑی گئی تھی یہ بات صحیح نہیں بعد سے لوگوں نے اس کو ذکر کیا لیکن یہ بات صحیح نہیں تو وہ ہرانہ مقام پر تھا اس کے بعد وہیں سے گم ہو گیا تو اس کے بعد یقین آ گیا کہ جب تک تمیمت داری کی یہ حدیث جو حدیث الجساسہ وہاں نہیں تھی تو امام بہت رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر اس کو تدبیر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو چیز ہے ساری روایتوں کو تدبیر نبی علیہ السلاط السلام کو شروع میں واضح طور پر اس کے بارے میں وہی خاموش تھی اس سلسلے میں اس کے بعد جب یہ واضح طور پر سارے مسائل انہیں سفارت کو بیان کیے گئے کہ دجال کا جو واقعہ جو صحیح مسلم کے اندر جو واقعہ جو جساتا کے جسادہ کے حدیب تھے اور یہ حدیث کوئی ایک معمولی حدیث نہیں ہے یاد رکھیے یہ متوازر رجے کو پہنچتی ہے اور اس کے جو راوی صرف یہ صرف قیص نہیں ہے اس کے ساتھ جابر رضی اللہ بھی ہیں اور ان کے ساتھ کون ابو ابو رضی اللہ بھی ہیں ان کے راویوں میں اور عائشہ رضی اللہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے جی جی تاری والی اس کی رواج کئی ایک ہیں شیخ سلاح نے ذکر کیا اس میں جواب سنا میں اس میں جو کون کون اس کے راوی ہیں اور جس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اور جس میں جو مودی صاحب نے بھی اس کے بارے میں جو ہے جو اعتراضات پیش کیے جس کے بارے میں ابھی وضاحت ہی ہے تو بہریک تو بہرحال آخری میں جو بات آئی ہے کہ ابن سیاد کے بارے میں کہ جب یہ بات کلیئر ہو گئی تو یہ ہوا کہ ابن سیاد کون ہے وہی ابن سیاد یہودی ہے وہی ابن سیاد ابن سیاد وہ الگ ہے اور یہ جو دجال ہے جو اس میں جھگڑا ہوا ہے کسی جزیرے میں یہ الگ چیز ہے یقیناً وہ اس لیے علماء نے کہا بعض میں علماء کہ یہ دجالوں میں سے گجال ہے کاہینوں میں سے کاہین ہے اس کے پاس تھی بات لیکن وہ حقیقی دجال نہیں ہے جو اس نے کہا بھی تھا کہ میرے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں کہ جبکہ دجال ججال کی اولاد نہیں ہوگی میری اولاد ہے اور جو ہے وہ دجال کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ کون سا کہانا ہوگا کوئی کہنا نہیں ہے اور مختلف جو اس کے سوا بیان کی گئی ہیں وہ چیز میرے منتقل نہیں آتی اس نے کہا بھی تھا لیکن باد صاحبہ خاموش ہو گئے تھے کہ ہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہا لیکن جب وہ ایک مرتبہ کسی وجہ سے وہ غصہ ہو گیا تھا تو ایک دم پھول گیا تھا پورا راستہ جو بھر گیا تھا اس طرح سے تو چونکہ اور دجال کے بارے میں ہے کہ وہ ایک کسی بات پہ غصہ ہو کر کے نکلے گا تو پھر خاموشی اختیار کر گی تو اس لیے میرے عزیزوں یہ خاموشی جو اختیار کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تابا نے جو قسم کھائی تھی یہ اس وقت تھا جب تک کہ تمیم داری کی ادیت نہیں آئی تھی جو وہی کے ذریعے باتیں آ گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کر دیا تو معاملہ کلیئر ہو گیا معاملہ کلیئر ہو گیا کہ وہ دجال لکھنا سیاح نہیں ہے جو ہے پھر علماء کے جو اختلافات ہیں وہ اپنی ایک علمی بحثیں ہیں جو چیزیں میں نے لیکن خلاصہ آپ کے سامنے بتایا کہ اس طرح سے یہ ساری باتیں اگر کتاب سے رجوع کریں تو اب رہی بات یہ کہ ہاں یہ جو بتا رہے ہیں کہ یہ جو بھائی نے کہا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ دجال کو طواف کرتے ہوئے میں نے دیکھا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے ہے نا اس حدیث میں بھی جو پہلی روایت ہم نے پیش کی تھی اس روایت اچھا ایک روایت میں اب یہ ہے کہ مکہ مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا تو کہاں تک یہ باتیں تصدیق کیسے دی جائے گی تو بات بالکل سمپل ہے مسئلہ دجال مکہ مدینہ میں کب داخل نہیں ہوگا اس کے فتنے کے وقت کتنا قیامت سے پہلے جب کتنا ظاہر ہوگا اس وقت اب وہ پہلے داخل ہو سکتا ہے سمجھ رہے نمبر ایک نمبر دو کیا ہے اور پھر یہ خواب میں دیکھا تھا نبی صلی اللہ صلاح نے خواب میں دیکھا تھا یہ نہیں کہ حقیقت میں خواب میں دیکھا تھا تو خواب یقیناً سچے ہوتے ہیں لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ سامنے اس کی تعبیر سامنے آئے لیکن سچے خواب ہے نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں اس کی تفصیل کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی تعبیر سامنے ہے. تو لیکن طور پر یہ بات ہے کہ وہ اس موقع پر ہے یعنی دجال جب ظاہر ہو کر کے آئے گا اس موقع پر وہ مکہ مدینہ میں ظاہر نہیں ہو جا سکتا اور یہی یہ نہیں یہ تو بعد میں کی روایت میں لیکن ایک مسلم احمد کی ایک روایت میں چار جگہوں پر ہے دجال نہیں جا سکتا اور وہ آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے مسند احمد کی روایت سے اور وہ صحیح روایت ہے اللہ عالوانی نے بھی اس کو آپ قسط دجال میں اس کو صحیح قرار دیا وہ چار جگہیں کون سی کون سی ہیں ایک تو جو ہے مکہ مدینہ تیسرے کیا ہے جگہ مسجد جی جی جی جی مسجد افسا نمبر چارج مسجد تور مسجد تور کہ آج جو کہتے ہیں وہ مسجد پور کہاں ہے کیا ہے کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے علیہ السلام لینے کے لیے جو گئے تھے لینے وہاں پر اور یہ ہے کہ اسلاف میں اس کا ذکر ملتا ہے کچھ آسار بھی ہے اس سلسلے میں مسجد دور کا ذکر ملتا ہے یہ ہے کہ سلق میں معروف تھی وہ مسجد تور وہاں وہاں پر موجود تھی بہریک ہے تو وہ جو جگہ ہے اللہ اعلم اس وقت وہاں پر کون سی جگہ کیا ہے بہرحال وہ مسجد تور ہے وہی اسی علاقے میں ہے جہاں پر علیہ السلام علام تورات لینے کے لیے گئے تھے تو وہ ان جگہوں پر نہیں جا سکتا ہے اور روایت صحیح ہے کوئی بات نہیں یہ دو جگہ تو ہے ہی پکی جو ہے اس کے علاوہ اضافہ ہے صحیح روایت کے ذریعے سے اس اضافے کو ہم قبول کرتے ہیں اس میں کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں ہے اس میں کوئی تکراو تکراو کے دلوقتي دلوقتي مسجد میں جی بالکل بالکل یہ جو بتا رہے ہیں کہ مسجد کا ذکر ہے اس میں اور کوئی علاقہ یعنی پورے شام کے علاقے میں داخل نہیں ہوگا ایسا نہیں بلکہ اس کا قتل شام کے علاقے میں پہ ہونے والا ہے سر بات تو بہر کہ دجال کے تعلق سے یہ بات نہیں اچھا دجال کے بارے میں کس نے کیا انکار کیا اس کے بارے میں میں مختصر طور پہ یہ بتاؤں کہ معتزلہ خوارج نے حقیقت میں ایک دم دجال کا انکوائری کر دیا حقیقت میں دجال کا انکوائری کر دیا ساری آہادی اس متوازر سے ان پر رد کرتی اچھا آج کل کے لوگوں میں بھی ایک ابو ابیا بول کر کے جس نے نہایت الفطن اب منہم کے ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ کی اس پر تعلیم پڑھائی اس نے پورے جو ہے مانے مطلب کو بدل کر کے رکھ دیے اس نے علماء نے رد کیا الحمد اور خاص طور پر احمد توجری نے بڑی حفظ اللہ نے شیخ امدری نے بڑی تفصیل سے ان کے اعتراضات کا جائزہ لیا تو بہرغیر انہوں نے اور محمد ابدہو نے انہوں نے کہا کہ یہ ایک شر دجال حقیقی معنی میں دجال نہیں ہے یہ بلکہ ایک تعبیر ہے شر کے بارے میں ایک شر کی تعبیر ہے یہ برائی کی تعبیر ہے بس بہت زیادہ برائیاں پھیلیں گی اور بہت سخت یہ مطلب یہ ہر اس کا مطلب نے پھر وہ دجال کی جو سفارت ہم نے بیان کی ہے قرآن وزیت کی روشنی میں وہ اس کا مطلب کیا ہوگا وہ کہنا ہوگا کافر لکھا ہوا ہوگا کیا یہ شر یہ شر کی تعبیر ہے یہ تو حقیقی معنی میں کہ وہ شخصیت ہوگی ہے کہ نہیں الفا حادیث اس پر رد کر رہی ہے اس لیے دیکھو صحیح حادیث کہیں معافی کر لیا تو آپ نے ان لوگوں پر رد کرنا یہ اس طرح سے بالکل آسان ہے کسی نے کہا کہ وہ ججال سے مراد وہ امریکہ ہے دجال سے براد نام ہے وہ امریکہ جنگل میں کہا یہ بھی کہا دجال سے برادر سے مراد یہ امریکہ کا آ, یہ اس کا شر اور اس کا یہ ہے اور فتح قسطون دنیا سے مراد جو ہے وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو پر جو حملہ ہوا وہ گیارہ ستمبر کا وہ جو ہے وہ قستیا کی فتح ہے ایسا لوگوں نے کھلواڑ کیا نصوص کے ساتھ یہ تمام جو ہے یہ منمانی ہے جو نصوص کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ صحیح نہیں اچھا کچھ لوگوں نے دجال کے وجود کا اعتراف تو کیا ہے لیکن دجال کے کچھ خوارق کا انکار کیا اس کے کچھ کرشموں کا انکار کیا تو وہ جو کرشموں کا اس کے بارے میں انکار کیا تو اس سلسلے میں بعض یہ کہا کہ یہ سب خیالی چیزیں ہیں خیالی چیزیں اس میں بعض علماء بھی ہیں جیسے امام تہاوی اور دوسرے بعض علماء کا ذکر آتا ہے ابن حزم وغیرہ کے تعلق سے کہ اس میں علماء بھی ہے لیکن حقیقت میں جیسے میں نے تفصیل بتلائی وہ انشاءاللہ یہ ہے کہ خیالی چیزیں نہیں ہیں جو بھی اس کے خوارف ہیں وہ حقیقی ہیں حقیقی اللہ ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو حقیقت میں نہیں ہیں. جیسے جو ماں باپ کو زندہ کر کے لے کے آتا ہے وہ حقیقت میں نہیں ہے کہ نہیں ہے اور اسی طریقے سے ماں باپ کو زندہ کر کے وہ حقیقت میں نہیں دو شیتانوں کو لے کر کے آتا ہے اسی طریقے سے جنت جہنم کو لے کر کے آتا ہے وہ تو حقیقی جو لیکن جو ہے بس جو جنت جہنم کی شکل میں ہوتی ہے ہو اور جہنم جنت کی شکل میں تو اس کے بارے میں بعض انہوں نے کہا کہ وہ حقیقی جو یہ جو دکھنے میں ایسا ہوتا ہے تو وہ چیز نہیں ہوتی ہے حقیقت میں تو یہ اس طرح سے میرے عزیز ایک دجال کے بارے میں اس کے کرتبوں کے بارے میں یہ ساری چیزیں ہم نے باتیں بتائیں تو یہ دجال کے خوارش کا انکار کرنے والوں پر بھی رد ہے حقیقت میں یہ ہے کہ اس کے خوارف حقیقی ہیں حقیقی ہیں اور پھر جو ہے مودی صاحب کا جو موقع تھا خصر الحسید ججال کے بارے میں وہ ہم نے ذکر کیا میرا بہت سی باتیں ہیں میرا لیکن میں وقت کے حساب سے میں ساری باتیں نہیں سمیٹ سک رہا ہوں لیکن چونکہ ساری باتیں نہیں بتا سکتا ہوں لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی جو اہم جو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ججال کے کون کون پیروکار ہوں گے کون کون لوگ جائیں گے تو وہ تو جو ہے سب سے پہلے تو یہودی ستر ہزار یہودی پھر بچے عورتیں عورتیں کمزور ایمان کی ہوتی ہیں عام طور پر جلدی متاثر ہو جاتی ہیں ساری چیزیں لے کر کے اور دیہاتی دوار ختم کے لوگ کمزور ایمان کے لوگ یہی سب ان کے پیچھے پڑیں گے یہ تو بیدتی فرقے یہ سب ان کے پیچھے ہی جائیں گے بہرحال یہ دجال کے پیچھے جائیں گے اور اسی کے ساتھ میں رہتے تو دجال سے اہم جو چیز ہے دجال کے فتنوں سے کیسا بچا جائے دجال کے فطروں سے کیسے بچا جائے اس پر علماء نے ماشاءاللہ بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ سب سے پہلے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے فتنے سے پناہ مانگنا ہر نماز میں ہم لوگ دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں ہے <تصف> نہیں ہے اچھا میں صرف سرسری طور پہ ذکر کر رہا ہوں حادیث وغیرہ کا جو ہے تفصیل نہیں ہے جو... کا وقت نہیں اس لیے جو ہے سرسری طور <تصف> پہ اچھا دوسرا جو یہ طریقہ ہے دجال کے فطنے سے بچنے کے لیے کہ ہم دجال کے احادیث کو لوگوں کے سامنے بیان کریں تاکہ اس کے بارے میں پہچان ہو معلومات ہو ایسا نہ ہو کہ غفلت میں وہ دجال آ جائے اور واقعی سے ہوتا بھی ہے ہوگا بھی کہ دجال جب ایسے موقع پر آئے گا کہ اس کا ذکر کرنا لوگ بند کر دیں گے ممبروں پر اس کا کوئی ذکر نہیں ہوگا لوگ غافل ہو جائیں گے اس کے ذکر سے تو پھر دجال ظاہر ہوگا یہ حسن درجے کی روایت ہے اور اللہ مالوانی نے بھی اس کو مسیح دجال میں اس کو ذکر کیا ہے تو لوگ اس کا اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے ایسے موقع پر ایسے غفلت کے موقع پر آئے گا تو دوسری بات یہ ہے کہ نیک اعمال میں جلدی کرنا چاہیے یہ تمام چیزیں ظاہر ہونے سے پہلے یہ دجال سے بچنے کے لیے ایک بہترین ایک طریقہ اس لیے حدیث کے اندر آیا کہ باز روبل نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو یہ تمام چیز نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے جس میں سورج کا جو ہے مغرب سے تلو ہونا دھوئیں کا نکلنا اور دجال کا نکلنا اور جانور کا نکلنا اور اسی طریقے سے میرے حدیث ہو اگر دجال کا کوئی زمانہ پا بھی لے تو نبی علیہ صلاح اسلام نے فرمایا کہ اس سے پناہ مانگے اور اس کے منہ پر تھوک دے اس کے منہ پر کیا کرے تھوک دے اس کے منہ پر تھوک دے اور یہ بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش یہ کرے کہ دجال کے فتنے سے دور رہنے کے لیے دور کہیں دوسری دجال جہاں ہے وہاں اس جگہ سے دور ہو جائے آدمی ایسا نہ ہو کہ وہ ایسے شکو کو شبہار پیدا کرتا ہے جس سے آدمی کے بھٹکنے کے امکانات ہوتے ہیں جو کمزور عقیدے کا ہوتا ہے اس لیے کوشش کرے اس سے دور ہونا اور اسی طریقے سے مکہ مدینے میں آ کے رہائش اختیار کرنا یہ بھی جو ہے درجار سے بچنے کی ایک, ایک, ایک, ایک, ایک طریقہ ہے اور چار مسجدیں کا جو ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے میں رہتی ہوں درجار سے بچنے کے جو طریقے ہیں ان میں سے طلب علم شرحی شرع کا حاصل حاصل کرنا یہ بھی دجال لگے کتنے سے انشاءاللہ یہ چیز ہمیں محفوظ کر دے گی اسی طریقے سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سورہ کہحف کی ابتدائی دشایتیں یا بعض روایتوں میں آتا ہے آخر کی دشایتوں کا پڑھنا اور یاد کرنا اس کو جی جی ان کو یاد کرنا لیکن اگر آپ دلہن دونوں روایتوں میں ترجیح کی بات کریں گے جسے کہ بھائی نے بتایا کہ شروع کی دس آیتوں کی بعد یہ زیادہ راجے ہے تو یہ تمام چیزیں میرے عزیز ہوں دجال سے بچنے کے لیے طریقے ہیں جو نبی علیہ السلام علیہ نے بتلایا ہے تو یہ مختصر طور پر اس کے بارے میں بعض اہم چیزیں تھیں اس کو میں نے بیان کیا اب آئیے میں یہ بیان کروں کہ عیسب نے مریم کا نزول بس میں اس کو مختصر طور پر یہاں پر میں بتائیں گے عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے تو دجال کا قتل کیسے ہوگا دجال کا قتل اس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں دجال کا جو قتل ہوگا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور نازل ہونے کے بعد کیا کریں گے دجال کا قتل کریں گے وہ جب دیکھے گا تو اس طرح سے پگھل جائے گا جس طرح سے نمک پانی میں پگھلتا ہے اور ویسے بھی ویسے بھی امت اس وقت ماشاء اللہ شان و شوکت میں ہوگی امت محمدیہ اور وہ بھی دجال سے لڑنے کے لیے تیاری کر ہی رہی ہوگی اور اس وقت اللہ تعالیٰ تائید کرے گا عیسا علیہ السلام کے ذریعے چونکہ ان کے ذریعے سے انہیں قتل کروانا اللہ رب العالمین کو قتل کروانا ہے تو بہریک تو یہ ہے کہ عیسا علیہ السلام جو ہے یہ اولاد ہے اللہ نے فرمایا کفر قلم الما بہتان عظیم کہ ان پر جو لعنت بھی ہے یہ ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہی کہ کیا ہے بہت بڑا الزام لگایا کہ یہ کیا ہے جانیا ہیں سفر جبکہ وہ بیت سے ہیں، پاکیزہ ہیں اللہ نے ان کی تہارت کی گواہیاں قرآن میں اللہ نے دی ہیں کہ وہ نبی کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اچھا عیسا علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسائی علیہ السلام کیا ہے انہیں سولی پر اور یہودیوں کا بھی وہی عقیدہ ہے کہ انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا جبکہ اللہ نے واضح طور پر انکار کر دیا کہ اما قتل شب بھی نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا ہے اور نہ ہی انہیں قتل کیا گیا لیکن ان پر یہ شبہ ڈال دیا گیا ان پر یہ شبہ ڈال دیا گیا کہ وہ عیسیٰ ہیں جبکہ وہ نہیں ہیں اچھا اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا اب آئیے ہم اس کے جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق جو آیتیں اور حدیثیں اور اس سلسلے میں آئی ہیں مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا آیتوں کی بات ہم کریں کہ سب سے پہلے جو آئےتے ہیں اس سلسلے میں یہ کرتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ <لِسَّاع> اس میں دو بیان کی گئی ہیں کہ عیسا علیہ السلام کا جو نزول ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, <لِسَّاع> اور ایک یہ ہے <لِسَّاع> دونوں کے معنی تقریباً یہ کی ہیں کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کون قیامت کون عیسا علیہ السلام کا نزول عیسی علیہ السلام کا نزول اور اللہ نے قرآن میں واضح طور پر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بر اللہ علیہ اللہ نے ان کو اپنی طرف کیا کر لیا ہے اٹھا لیا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کہ بعض لوگوں نے اس کی تعویل بھی کی نہیں اس علیہ السلام کو انتقال ہو گیا ہے اور رفع اللہ علیہ سے مراد جو ہے وہ مکان ان کا مرتبہ اللہ نے بلند کیا ان کا مقام بلند کیا جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقی رف اس سے مراد ہے جسم کے ساتھ روح کے ساتھ اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ اس دنیا کے اندر عیسا علیہ السلام کو کیا فرمائے گا نازل فرمائے گا اور بعض لوگوں نے کبر کہ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں وفات دوں گا تو یہاں وفات سے مراد کیا ہے وفات سے مراد کیا ہے میں تمہیں اٹھا لوں گا یہ مطلب ہے کہ تمہیں تمہیں نیند میں لا کر کے تمہیں میں اوپر اٹھا لوں گا یہ ہے مطلب یہاں وفات سے وہ مراد نہیں ہے کہ جو جو وہ وفات حقیقی وفات ہوتی ہے کیوں ہو اس لیے کہ لفظ وفات نیند کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے نیند کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے نیند جو ہے یہ موت کی خالہ ہے ایک سے نیند موت کی کیا ہے خالہ ہے ایک اور یہ اور یہاں پر دیکھو اللہ تعالیٰ نے لفظ وفات نیند کے لیے استعمال کیا ہے وہ تو بل ہے وہ اللہ ہے جو تمہیں رات میں موت دیتا ہے مطلب کیا ہے سلاتا ہے تمہیں نیند ہاں جی, جی جی جی تو, تو یہ جو یہاں جی جی لفظ وفات ہے ہی یہ نیند کے معنی میں استعمال ہوا ہے تو یہاں پر جو بات ہرگی جس سے حقیقی موت مراد نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ جو موت سے مراد ہے، علیہ اسلام اس سلسلے میں تمام مومنوں کی طرح ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کرتا ہے اور انہیں آسمان پر اٹھا لیتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اس میں کوئی خصوصیت کی بات نہیں پائی جاتی ہے تو یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح طور پر فرمایا کہ میں آخری زمانے میں تمہیں یعنی وفات دے کر کے تمہیں اٹھا لوں گا یعنی تم کو جسم اور روح کے ساتھ اوپر اٹھا لوں گا اور پھر پھر آخرت سے مطلب ایک قائم قائم قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے میں تمہیں بھیجوں گا تو یہ عزیز واقع آئے ہیں اور ایک آیت ہے اللہ تبارک قرآن نے فرمائے کہ احل إلا يؤمن قبل موتی ہے یعنی اہل کتاب میں سے کوئی بھی شخص ایسا باقی نہیں رہے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے آپ پر ایمان نہ لائے کوئی بھی ایسا باقی نہیں رہے گا چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایسے اعمال ہوں گے ایسے ایسے ایسے امال ہوں گے جس کی وجہ سے عیسا علیہ السلام پر ایمان لائے بغیر کوئی نہیں رہے گا اگر جو کافر ہوگا تو وہ تو آپ کی سانس کی ہوا سے ہی مر جائے گا عیسا علیہ السلام کی سانس کی ہوا سے ہی مر جائے گا تو لیکن یہ آیت سے متعلق ہے احادث سے آپ کے نزول سے متعلق جو حدیثیں آئی ہیں اس کے بارے میں میں آپ کے سامنے اس کو وہ بتانے سے پہلے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہلیہ کیا ہوگا عیسا علیہ السلام کا ہلیہ کیا ہوگا تو اس کے بارے میں کئی ایک حدیثیں آئی ہیں اس میں سے یہ ہے کہ شب مہراج کے موقع پر اسرا مہراج کے موقع پر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری موس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ان کا وصب آپ نے بیان کیا پھر حضرت عیسا علیہ السلام سے ہوئی تو ان کا وسف بیان کرتے کہ کہتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں وہ درمیانی قط کے ہیں درمیانی قط کے اچھا سرخ رنگت والے ہیں ان کی ان کا جو رنگ ہے سرخ رنگ ہے گویا کہ وہ غسل خانے سے باہر نکلے ابھی غسل خانے سے باہر نکلے ہیں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ سرخ ہیں آپ کا رنگ سرخ ہے جعدن اور بھونگریا ل, بھونگریا بال ہیں اور سینا آپ کا کیا ہے چوڑا ہے آپ کا سینا چوڑا ہے اچھا آپ کی جو تشبیح ہے عیسا علیہ السلام کی اروا بن مسعود رضی اللہ علیہ سے دی گئی کن کی، سے اروا بن مسعود رضی اللہ علیہ سے دی گئی اور بعض حدیثوں میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ آپ کا رنگ جو ہے ایک گندومی رنگ ہے آپ کی جو رنگت ہے ایک گندمی رنگ ہے اور تو یہ جو روایتیں اور آپ کی زلفیں اتنی عمدہ اور اتنی لمبی ہیں کہ جو آپ کے کندھے تک پہنچتی ہیں آپ کے کندھے تک پہنچتی ہیں اور گویا کہ اس میں آپ نے کنگھی کر رکھی ہے اور اس سے پانی کے جو خطرات ٹپک رہے ہوں پانی کے خطرات اس پکڑے سے ہوتا ہے اور وہ دونوں آدمیوں کے پر طباف کر رہے تھے گندمی رنگ کا تذکرہ آتا ہے اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ کے بال بالکل سیدھے ہیں اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے بال گھمریالو ہے تو پھر اس کا جواب کیا ہے تو علما نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ سرخ اور گندمی رنگ کے درمیان کوئی ٹکاؤ نہیں ہے کیونکہ ایسا ہے کہ آپ کا گندمی جو گندمی رنگ ہے وہ بالکل صاف ہو جو بالکل صاف شفاف ہو جو سرخ جو ہے رنگ میں کے معنی میں آتا ہے اور اسی طریقے سے ایک روایت میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو سرخ رنگت کے بارے متعلق ابن عنہ کا انکار بھی اس میں بیان کیا گیا لیکن یہ بات ہے کہ یہ روایت صحیح ہے سرخ رنگ کے بارے میں اس کا انکار نہیں کر سکتے ہم اور دوسرے جو رواس ہیں انہوں نے واضح طور پر اس کو اچھے انداز سے بیان کیا ہے اور یہ بالوں کے تعلق سے جو تدبی علماء نے دی ہے کہ آپ کے گھنگریالو والے اور آپ کے جو ہے سیدھے بال ہیں تو یعنی وہ سیدھے بال ہوں گے اور کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس میں بالوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ صرف جو ہے گھنگریالو یعنی آپ کا جسم کے بارے میں تو اس کے متعلق علماء نے کہا کہ اس کا تعلق جسم سے ہے یعنی آپ کا جسم بھرا ہوا اور ٹھوس ہوگا مضبوط ہوگا یہ جو ہے عیسا علیہ السلام کے جو وقف کے تعلق سے جو روایتیں اس میں علماء نے تصویر دی اور یہ بہترین تدویر ہیں یہ آپ کی کتاب کے اندر موجود ہیں آئیے عیسا علیہ السلام کے نزول سے متعلق جو متوافر روایتیں ہیں وہ روایتیں کون سی کون سی ہیں مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کریں ان کے اور اسی میں آپ کے کام بھی ہیں انہیں عیسیٰ علیہ السلام کیا کیا کام کریں گے وہ بھی اس میں جو ہے اس کا ذکر ہے تو اس میں سب سے پہلے ایک حدیث ہے قریب ہے کہ عیسائی نے مریم تمہیں نازل ہوں گے انصاف کرنے والے انصاف کرنے والے حاکم بن کر کے اور سلیب کو توڑیں گے چونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے سلیب کے تعلق سے کہ آپ کو سولی پر چڑھایا گیا اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جنگ کو ختم کریں گے مطلب عیض علیہ السلام کے آنے کے بعد دجال کے قتل کے بعد اور پھر جو ہے یاجوج ماجول ماجوج کے ختم ہونے کے بعد پھر خلاص کوئی جنگونگ نہیں ہوگی امن کا ماحول ہوگا امن کا ماحول ہوگا ساری جنگیں ختم ہو جائیں گی اور مال کی بھرمار ہوگی یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہوگا دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بہتر ہوگا اسی طریقے سے ایک روایت ہے وہ نماز کے تعلق سے روایت نے اس میں بیان کیا اور وہ تو آپ کو پتا ہے اور اس سے پہلے بھی بیان ہوئی ہے اچھا ایک اور جو روایت اس سلسلے میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق جو آتی ہے کہ انبیاء یہ تمام اللہ کے بھائی ہیں اور ان کی مائیں مختلف ہیں لیکن ان, کا ان کے باپ ایک ہیں اور ان کا دین کیا ہے یعنی اس طرح سے انبیاء کا جو معاملہ ہے ان کا دین ایک ہی ہے اور میں عیسا ابن مریم سے عیسیٰ ابن مریم کا سب سے زیادہ میں مستحق ہوں لی اس لیے کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے اور وہ یقیناً نازل ہونے والے ہیں اور جب وہ جب ان کو دیکھ لو تو تمہیں تم اس کو ان, ان کو پہچان لینا ان کو پہچان لینا تو یہ جو ہے عیسیٰ ابن مریم کے تعلق سے حدیثیں ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ اور حدیثیں اس سلسلے میں اور کون سی کون سی حدیثیں اس میں بتائیں تو مختصر طور پر آپ کے سامنے میں حدیثیں وہ رکھنے کی کوشش کروں گا یہ جلبازی وقت کی وجہ سے ہے بس آرکھو, کوئی بات نہیں خیر بس اچھا اچھا ٹھیک عیسا علیہ السلام کے جو کام ہیں میرے عزیزوں وہ بہت سے کام ہوں گے تو ان میں سے سب سے پہلا کام کیا ہے سب سے پہلا کام جو عیسا علیہ السلام کریں گے جال کا قتل اور دوسرا جو کام کریں گے یاجوج ماجوج کا قتل کریں گے اچھا یہ مطلب دوسرا جو کام ہوگا وہ ان کے آتوں یاجوج ماجوج برباد ہوں گے ان کی دعا سے یس علیہ السلام جو دعا کریں گے اور تیسرا جو کام ہے کہ وہ ان کے زمانے میں وہ زیادہ سب کے سب ختم ہو جائیں اور یہاں تک کہ یہاں تک احادیث کے اندر آیا ہے اور یہاں تک کہ ہر یہ زہریلا جانور اپنے زہر کو ختم کر دے گا زہریلا جانور اپنے زہر کو ختم کر دے گا یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے نبی علیہ السلط اسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی بارش برسائے گا کہ جو زمین کو دھو کر کے آئینے کی طرح کر دے گا اور کہا جائے گا زمین کو کہ اپنے پھل کو نکالو اور اپنی برکت کو واپس لوٹا دینا تو اس وقت ایک جماعت ایک پوری جماعت مل کر کے ایک انار کو کھائے گی ایک انار کو اس اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کرے گی اور دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک دودھ دینے والی اونٹ کا دودھ ایک پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا اور دودھ دینے والی جو گائے ہے وہ اس کا جو دودھ ہے ایک پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا اور دودھ دینے والی بکری ہے اس کا دودھ پوری ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا اتنی برکتیں عام ہو جائیں گی اور یہاں تک ابھی اس میں ہے کہ صدقہ صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا صدقہ چھوڑ صدقہ کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور پھر آپ کسی یہ بک عداوت جو ختم ہو جائے گی اور ہر زہریلا جانور اپنے زہر کو ختم کر دے گا یہاں تک کہ بچہ اپنے ہاتھ کو سانپ کے منہ میں داخل کرے گا تو وہ اس کے لیے نقصان دہ وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور اسی طریقے سے شیر نقصان نہیں پہنچائے گا بچے ان کے ساتھ کھیلیں گے نا اور بکری کو بھیڑیا نقصان نہیں پہنچائے گا بکری کو بھیڑیا نقصان نہیں پہنچائے گا اور جنگ سارے ہتھیار ڈال دے گی تو یہ جو ہے ایک خاکہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور یہ ان کی برکت سے ہوگا لیکن سوال یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام ہی کو کیوں اللہ تعالیٰ نازل کرے گا دوسرے انبیاء کو کیوں نہیں نازل کرے گا جی کیوں اس لیے کہ میں زندہ اٹھا لیا گیا ہے ایک وجہ یہ ہے اور دوسری وجہ کیا ہے اور ان کی عمر پوری نہیں ہوئی ہے اور آ کر کے اپنی عمر کو پوری کریں گے اچھا اور کیا وجہ ہو سکتی ہے یہودیوں کے یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کو رد کرنے کے لیے کہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا اس لیے وہ دوبارہ دوبارہ نازل ہوں گے کہ چونکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے سولی پر چڑھا لیا گیا ہے یہ سب اپائد کو باطل قرار دینے کے لیے اور تفصیل سے کتابیں موجود ہیں اس کو پڑھ لیجئے گا تو اس لیے جو ہے وہ نازل ہوں گے اسی طریقے سے میرے عزیز ہو آپ کو یہ بات یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ علیہ السلام کے جو عمر کے تعلق سے بعض روایتیں آتی ہیں کہ وہ چالیس سال تک رہیں گے اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سات سال, سات سال تک رہیں گے. جی جی تو دونوں روایتوں میں تدبی دیتے ہوئے کہا علما نے کہ دیکھو دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں اس لیے کہ آپ کی کل عمر چالیس سال کی ہوگی کل عمر چالیس سال کی ہوگی اور چالیس سال میں آپ کے سینتیس سال آپ کے پہلے ہی ہو گئے ہیں اور یہ سات سال آ کر کے پورا کریں گے اس طرح علماء نے دونوں روایتوں کو تدبیر دینے کی کوشش کی ہے دونوں روایتوں کو تدبیر دینے کی کوشش کی ہے. اب اسی طریقے سے میرے عزیزوں عیسی اس علیہ السلام کا جو ہے کی شادی کے تعلق سے آپ کی اولاد سے متعلق کئی بعض روایتیں آئی ہیں کہ تورات میں ایسا لکھا ہوا ہے عبداللہ ابن السلام نے کہا کہ تورات میں اس طرح لکھا ہوا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بازو جو ہے دفن ہوں گے اور بعض روایتیں بھی اس طرح سے ذکر کی گئی ہیں لیکن علامہ علامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ ضعیفہ میں ان ساری عزیزوں کو ان روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن پھر بھی علماء الزیب نے کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بازو وہ جو ہے دفن کیے جائیں گے لیکن حدیث کی جو اسنادی جو تحقیق ہے وہ ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے اسی طریقے سے شریعت نے واضح طور پر یہ کہاں دفن ہوں گے کیا ہوں گے بعض لوگوں نے کہا بیت المقدس میں دفن ہوں گے بعض لوگوں نے کہا بعض لوگوں نے تو یہ تمام یہ جو چیزیں ہیں یہ yes, صحیح بلد نہیں ہے جی جگہ کہاں اب جو ہے یہ لوگ کہتے ہیں اس طریقے سے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں جی تو بس یہ جو بات باتیں اس لیے میں نے جلد بازی میں میں نے بات کہی ہیں اور کوئی ایسا کوئی شبہ کچھ ہوگا تو پھر بعد میں ان شاء اللہ اثر بات کچھ طور پہ چلو بات کریں